سید والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صولاۃسلام علیہ کا رسول اللہ وََ علیٰ یا حبیب اللہ سلاد السلام علیہ کا نبی اللہ و الا علیٰ وصحابیا نور اللہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَََََََََََََََََََ وسلم کا مبارک فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی حبیب اللہ رسول ہمارے پیارے پیارے, پیارے نگران مرکزی مجلس شرح حضرت مولانا ابو حامد محمد عمران تعالی کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے لبئی کا آپ دیکھنے کی سارت حاصل کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع ہوتا ہے ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پر نگران شورا ہمیں مدنیف العطا فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے سیگمنٹ یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں آج کے سلسلے کی ابتدا میں ایک مدنی پھول جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں اس پر عمل کرنے کا قبلہ نگران شورہ حافظ اللہ تعالی کا کچھ دیر پہلے ایک گروپ میں میں نے واٹس اپ سنا جو ہمارا لبیک سلسلے کا گروپ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں صبحوں سے جاگ رہا ہوں اور میرا ارادہ تھا کہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی سوچ رہا تھا اس کو کینسل کر دیا جائے ملتوی کر دیا جائے لیکن کینسل کرنا بھی مجھ پہ بھاری پڑ رہا تھا باہر نگران شورا سلسلے میں تشریف فرمائے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نگران شورا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ کتنے میں تک چلانا ہے یہ بھی مدنی پھول ہمارے پاس موجود ہے جس بات کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نگران شورا کا آج یہ فیل یہ بتا رہا ہے کہ کسی سے وعدہ کرتے ہو تو لازم ہے وفاق کرنا کہ یہ قرض ہے اور فرض ہے اس کا ادا کرنا شیر کی صورت میں کسی نے کہا ہے کمیٹڈ جب ہم کوئی بات کسی سے کمٹ کریں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کریں اور یہی مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے دیگر جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کمٹمنٹ کسی سے کی ہے تو حتی امکان اس کو پورا کیا جائے بہرحال مدنی چینل کے ناظرین سرسے کی موضوع کی اتائی گفتگو کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے اور بہت سارے کاموں میں انسان کے لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں کبھی رکاوٹیں کاموں میں ڈالی جاتی ہیں اور کبھی انسان کا اپنا ایٹیچیوڈ اپنا انداز اپنا کام کرنے کا طریقہ یہ انسان کے کاموں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے آج ہم نے سرسے کا جو موضوع رکھا ہے وہ موضوعی ہے رکاوٹ اس پر انشاءاللہ ہم نگرانی فراہ سے مدنی پھول لیں گے ہماری کامیابیوں میں کون چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیا ہم خود اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہماری راہوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات ان ہم اللہ ہم سے اس پر بھی مدنی پھول لیں گے کہ آخر وہ لوگ جو خواہی نہ خواہی خام خواہ دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ہم آپ کی کالس کو اور آپ سلسلے کا حصہ بنائیں گے اس موضوع سے اس موضوع کے حوالے سے آپ اگر کوئی سوال ذہن میں رکھتے ہیں ضرور کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے سوال اور نگران کے جواب یہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے اللہ تبارک بطالہ ہمیں اپنی رضا پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں تا آخر شامل رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے سیدھی ابتدائی سوال پہلا سوال یہی ہے کہ آخر کیوں لوگ دوسروں کے درست اور جائز کاموں میں بھی رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی ادارے میں نوکری کرنے کے لیے آیا میں اس ادارے میں پہلے سے کام کرتا ہوں مجھے پتہ چلا کہ یار یہ یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے اس کو نوکری کی حاجت ہے اور انٹرویو دے کر گیا ہے اب میں فری میں خامخوا کوئی ریزن نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے میں اس کمپنی کے مالک کو یا اس کے مینیجر کو کوئی ایسی بات بتاؤں یار یہ تو بندہ خیال کرتا ہے یہ دگا باز آدمی ہے جھوٹا آدمی ہے کام چور ہے اس کو رکھو نہیں اور اس کی نوکری کو لگتی ہوئی جاب کو اس میں رکاوٹ ڈال دینا اس بندے کی وہاں سے چھٹی کروا دینا یہ انداز انسان کا کیوں ہوتا ہے اس کے کیا نقصان ہے اسلام و روح اسلام کو دیکھیں تو کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے الحمد للہ پہلے تو یہ کہ جو باتیں گروپ میں شیئر کی جائیں کیا اسے مدنی چینل پر لائیو بیان کرنا مناسب ہوتا ہے یہ تو میرا سواب دیدی اختیار ہے اچھا چلے دوسرا یہ کہ اگر آپ روح کو سمجھنے کے لیے اس سے شد فرما رہے ہیں اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے जी. وہ آپ کی بات سے جو مجھے یاد آئی اس میں دو مثالیں میں شریعت کی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں سبحان اللہ. ایک مثال جب کسی کے یہاں رشتہ ہو تو اس رشتے پر رشتہ من ڈالو واہ شبحان جی بالکل دوسری جو ایک مثال یاد آ رہی ہے جب کوئی سودا ہو رہا تو سودے پہ سودا من لا اللہ رہا. اللہ اللہ سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ٹھیک ہے یہ دو فقہی مسائل ہیں فقہی جزیے ہیں اور اس میں شریعت کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے یہ بندہ کسی کا سودا خراب کرنے کے لئے سودا نہ ڈالے بلکہ سودے پر سودا ہی نہ ڈالے سودا ہونے دے جب ڈیل نہ ہو فائنل تو پھر بھلے وہ اپنا ریڈ بولے یا کسی کے رشتہ ہو تو پھر رشتے پر رشتہ نہ ڈالے جی تاکہ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک انسان کی اپنی عزت ہے اس کے حقوق ہیں اور ایک اخلاق ہے تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے جی اب ہے اگر کسی کا کہیں روزگار لگ رہا ہے جی تو بندہ یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ پر میرا روزگار لگا رہا ہوتا تو اور میں یہ اس طرح کی رکاوٹیں میرے لیے کوئی پیدا کرتا تو مجھے کیا لگتا اب سوال یہ ہے کہ اس نے رکاوٹ ڈالی کیوں کیا واقعی وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے پہلی بات जी کیونکہ जी یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا شخص کے لیے تجربہ ہو جس کا اس کے سیٹ کو پتا نہ ہو یا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے یا کام کرنے ذرا اس کو پتا نہ ہو اور اس شخص کو پتا ہو کہ یہ فروڈیا ہے یا اس میں اس طرح کی بعض برائیاں ہیں جسے کمپنی کو یا اس فرد کو یا اس کے خاندان کو اس کے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ بات بھی سنی ہوئی نہ ہو اس کے پاس اس کی کنفرمیشن ہو کہ یہ بات ہے تو اگر اس وجہ سے وہ کسی کو بنا کرتا ہے یا رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ جناب اس وجہ سے آپ اس کو نہ لیں تو ظاہر ہے کہ آجا. وہ غلط نہیں کر رہا صحیح. اس کو اللہ نے چاہا تو اس کام کا ثواب ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ है. وہاں پر مراد اس کی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے जी. بلکہ کسی کو نقصان سے بچانا پہنچانا ہے اب صحیح. رہی گئی بات کہ کوئی وجہ نہیں ہے وہ بھی صحیح آدمی تھا یا اس آدمی کے بارے میں جانتا ہے کوئی نہیں ہے اب وہ رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے जी. اب یا تو کوئی حسد ہے یہ دیکھا جائے گا صحیح. یا کوئی ایسا ذاتی مفاد ہے یار میں اپنے بیٹی کی جاب چاہتا تھا یا اپنے بھائی کی جاب چاہتا تھا یا اپنے کسی دوست کی جاب چاہتا تھا یہ کام پر سے آ گیا میں تو جا رہا تھا اگر اس طرح کی کوئی چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ اس اس طرح کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے پھر اگر کسی کے کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا تو یہ انتہائی غلط مضموم ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر یہ گنا اور حرام کی صورت بھی اختیار کر جائے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا ٹھیک ہے اپنے بھی تو حضور اپنی اولاد جیسے آپ نے کہا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ یہاں پر نوکری پہ لگ جائے اس میں کیا برائی ہے کیا غلط بات ہے اس میں اگر میرا بیٹا اس کوالٹی پر پورا اترتا ہے اس معیار پر پورا اترتا ہے جو تعلیم جو کوالٹی جو ابلٹی جو انسان کی صلاحیت اس منصب کے لیے اس عہدے کے لیے درکار ہے وہ میرے بچے میں ہے تو میرا بچہ وہاں لگے ہے میں نے کچھ اور عرض کیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں جیسے کو وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر میرا بیٹا جاب پہ لگے اب کوئی اوپر سے آ گیا جی تو وہ نہ جاب پر لگے کہ میرے بیٹے کی نوکری ہو جائے گی اس وجہ سے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو غلط ہی ہے نا میں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر میرا بیٹا یہاں پر لگ جائے تو کیا خرچ ہے خرابی ہے کیا غلط کوئی نہیں. اور دوسرے کو جو کام خراب کرے دوسرے کا میں حضور میں یہی ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایک شخص آیا ہے مہروز بھائی آئے آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مہروز بھائی کی جگہ پر میرا بیٹا یہ نوکری کرتا اب مہروز بھائی کو میں نے رکاوٹ پیدا کروں گا تو میں آپ کا ذہن خراب کروں گا تو مہروز بھائی کو منع کرو گے نا تو بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے بھی بندہ کسی کے کام کو خراب کرنے پر طول جاتا ہے تو یہ غلط چیز ہے یہ میں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بڑی کلیریفکیشن ہوگی اس بات کی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگ ہی ہماری راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یا ہم خود بھی بعض اوقات اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہوتے ہیں ایک ہے حضور مسائل کریٹ ہونا اور ایک ہے مسائل کا جنریٹ ہونا دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات نہ میں اپنے لیے رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے نہ کوئی اور بن رہا ہوتا ہے میرے کام کا رکنا مشیت الہی پر مبنی ہوتا ہے ہوتا اور وہاں پر مجھے اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے <سؤال> کیونکہ بعض اوقات مشیت الہی ہوتی ہے اور مطلب یہ کیسے سکتے مشیت الہی ہوتی ہے کہ وہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اور کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اس چیز میں اللہ کی کرم سے ہی رکاوٹ آ جاتی ہے آدمی گھر سے جا رہا ہوتا ہے اور سیڑھی سے اچانک گر جاتا ہے اور بولتا ہے یار یہ عجیب ہوگا اس کا منہ دیکھا تھا اس کا منہ دیکھا تھا یہ تو بد گمان یہ تو بد ہے اس کی اجازت ہی نہیں لیکن کیا پتا کہ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کر اس کو موت آنی تھی اور یہ ہلکی سی پاؤں کی موت سے اس کو بچا لیا گیا ہے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ خود اپنے کام میں کوئی رکاوٹ ہوتا ہے نہ کوئی اور اس کے کام میں رکاوٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا اس کام سے رک جانا اللہ تعالی کی رحمت ہی پر موقف ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ اس کام سے رکا ہے ورنہ یہ تو وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ پہلو سامنے اگر یہ پہلو سامنے ہونا جی تو انسان بہت سارے وسوسوں سے بہت سارے الجھنوں سے سلمان بھائی بچا رہتا ہمارے نارمل ہوتا یہ کہ ہمارے جب کوئی کام نہیں ہوتا کوئی رشتہ نہیں ہوتا یعنی کہیں رشتے کی بات چلی نہیں ہوئی ہم نے کہا فلانا رکاوٹ ڈال دی فلانا یہ کر دیا یہ ضروری نہیں ہوتا رکاوٹ ہو گئی ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کا وہ رشتہ بہتر نہ ہو یا اس بیٹی کا اس گھر میں جانا بہتر نہ ہو اس کا آپ کا داماد بننا بہتر نہ ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو علم ہوتا ہے وَاللَّهُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ علم تعالم اور اللہ اور اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے یہ ارشاد خداوندی جو ہے نا یہ بہت بڑی دھارستا ہے عمومی نوعیت کے حوالے سے اگر پوچھیں تو زندگی کسی کی بھی ہو امیر کی ہو غریب کی ہو بادشاہ کی ہو رہا کی ہو رکاوٹیں آتی ہیں اس اعتبار سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں باز ہوتے ہیں ان کے احساب جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کا کردار جو ہے اس حوالے سے بڑا کیا کہنا چاہیے سامنے آ, سامنے آ کے جو ہے وہ رکاوٹوں کو فیس کرتے ہیں اور اس کو عبور بھی کر جاتے ہیں عبور بھی کر جاتے ہیں پار کر جاتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کا بھی اور شاید دیگر معاشروں کا بھی وہ ہوتا ہے کہ جب رکاوٹیں آتی ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں دل ہار جاتے ہیں اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے رکاوٹیں تو ہیں زندگی میں ہے ہر کسی کی تو فیس کیسے کریں آپ ہر, ہر چیز کو رکاوٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور نام دے دیں میں اس کو پارٹ ورک نام دیتا ہوں بعض ایک چیز کام کا حصہ ہوتی ہے رکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کو رکاوٹ نہیں کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو رکاوٹ بنا لیں گے تو آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے ایک بات یہ بھی ہے نا ہمارا موضوع رکاوٹ ہے تو اس کی ضرورت نہیں اس لیے میں یہ آپ نے موضوع کے مطابق یہ ساتھ فرمایا تو میں آپ کو اس کی ہی ایک اور جہت کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ ہم تو سلسلہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن بنے بالکل ٹھیک ہے نا اس لیے میں آپ کو یہ ارض کر رہا ہوں کہ ہر کام کو رکاوٹ نہ سمجھا جائے ٹھیک بعد آپ ایک وہ سسٹم کو آن کرتے ہیں کمپیوٹر کا ٹائم لے رہا ہوتا ہے آپ بول رہے تھے رکاوٹ نہیں ہے پارٹ او ورک ہے اس کا ایک سسٹم ہے پورا جنریٹ ہوگا تب جا کے یہ پورا ہوگا اسی طرح آپ عمارت بنا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو پارٹ او ورک آ جاتا ہے آپ گھر توڑتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو رینوویٹ رینوویٹ کرواتے ہیں جب دیوار گراتے ہیں تو اندر سے وہ تار نکال آتا اندر سے پائپ نکال آتا اندر سے پانی کے نکال ہے اگر اس کی ہسٹری دیکھیں گے تقریباً کام کرنے والوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی پیسہ آتے آتے تھوڑی سی فراوانی رک جاتی ہے تو بھی کام تھوڑا رک جاتا ہے تو ہر ایک کو رکاوٹ کا نام دے کر آپ اپنی ہمت کو توڑیں ایک خوبصورت سا جملہ میں نے آپ کو دیا ہے دیر از پارٹ آف ورک تو اگر آپ پارٹ آف ورک کا نام دے دیں گے تو کام کا حصہ ہے اس بات آپ نے ٹیچنگ پرابلم نام سنا ہے میرے منہ سے سنا ہوگا یہ بات ہوگا ٹیک آپ کے منہ سے کیا اللہ اچھا ہی سنا ہوتا اچھی بات ہے برا سنا تو معاف کر دیجیے گا ٹی پرابلم یہی ہوتے ہیں کہ جب بچہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلتے ہیں جب دانت نکلتے ہیں نا تو دانت کے ساتھ ساتھ اس کو موشن بھی لگ جاتے ہیں اس کو وامیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب کہ گزب کا رو رہا ہوتا ہے بہت سارے پرابلم. لیکن اس کے پیچھے ایک ہی پرابلم ہے دانت نکل رہا ہے تو بعض کام ہوتے ہیں جن کام کے ساتھ پروبلم اور ایشوز اس کام کا حصہ ہوتے ہیں جب آپ کو نئی مشین فیکٹری میں انسٹال کرتے ہیں تو نئی مشین چلتے چلتے چلتی ہے کئی دفعہ نئی مشین پرابلم کر رہی ہوتی ہے تو وہ نئی مشین کا اس کے فنکشن میں آنا آپ کا اس کا فنکشن کو سمجھنا اس کو اسموتھلی چلنا یہ مطلب کہ پارٹ آف ورک ہوتا ہے ہر کوئی اگر اپنے پارٹ آف ورک کو کام کے حصے کو اگر وہ مطلب کہ صرف رکاوٹ ہی کا نام دے دے گا پر کیسے کرے گا یہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے یہ آپ کی ہمت ہونی چاہیے آپ کی بردباری ہونی چاہیے آپ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یار اس کو کام کا حصہ بنائے نا مطلب آپ جی رہے ہیں اکبر آپ جی رہے ہیں کہ آپ جیئیں گے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں بیمار بھی ہوں گا بیمار ہونا آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا نہیں بنایا کیسے فرق کیا آپ نے یار یہ بیماری زندگی کا حصہ ہے کہ رکاوٹ ہے کسی نے ڈال نا یہ ان چیزوں کو ہی اگر آپ لیں گے نا اب آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا لوگ ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں میں انہیں کے جواب کس طرح چل رہا ہوں اگر تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو لوگ ہمت کب توڑتے ہیں یہ ہر چیز کو رکاوٹ سمجھتے ہیں پھر باباؤں کے پاس جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں بولتے جادو ہو گیا تو فنا ہو گیا تو اس نے رکاوٹ کر دی تو اس نے وہ کروا دیا تو بندش کروا دی تو ان چیزوں کے چکر میں پڑھ کر بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں بہت ساری ہمتوں کو بےچارے ہار جاتے ہیں اور کئی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اپنے کاروبار کا نقصان کرتے ہیں اور اپنے گھر بار کا نقصان کرتے ہیں شادی ہوتی ہے شادی کے بعد گھر نہیں چل رہا ہوتا میرا میرا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بھی پارٹ آف لائف ہے یہاں پارٹ آف ورک نہیں کہیں گے اس کو اس کو پارٹ آف لائف کہیں گے کہ جب زندگی کہ جب دو اجنبی لوگ ایک ہوتے ہیں تو پھر بعدوں کا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونے میں بھی وقت لگتا ہے دو پارٹنر ایک بنتے ہیں ہنک ان انڈرسٹینڈنگ ہونے وقت لگتا ہے اب کاروبار نیا کھولتے ہیں تو اس کو چڑھنے میں وقت لگتا ہے میں میمن کمٹی کا ہوں ہماری میمن کمٹی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا پہلا سال نقصان دوسرا سال برابر تیسرا سال نفے کا ہوتا ہے یہ ہمارے کاروبار میں یہ ہمیں ہمیں سمجھایا جاتا ہے جو کاروبار ہوتا ہے لمبا ہر ایک کا یہی یہ ہوتا ہے لیکن ہم, ہمیں یہ سمجھا کر کیا ہوا کم از کم 3 سال تک تو اپنے کو جمنے کا موقع دیا نا انہوں نے کہ پہلے سال میں نقصان دیکھ کر بندہ کاروبار بند کر دیتا ہے تو پہلے سال میں ہمیشہ نقصان ہونا ہی نقصان نہیں ہوتا اصل میں آپ کی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینسیز ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایکسپینسیز ہوتے ہیں اور یہ سارے جو آپ جو کیپیٹل ایکسپنڈیچر ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں جب ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرو گے تو اتنا جلدی آپ نفع تھوڑی کمال ہو گئے پہلے میں تو آپ نقصان ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگائی ہوتی ہے دوسرے میں برابر کر رہے ہوتے ہیں پھر سارا یہ ریکور ہو گیا ہوتا ہے آپ کا خرچہ ورچہ جو تیسرے سال میں آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جنرل پوائنٹ آف قرآن و حدیث کی بات میں نہیں بہن کر رہا لوگ تجربے کی صورت میں تو جب آپ ہر ایک کو رکاوٹ اس کی اس سے نکال دیں گے نا تو آپ کے زندگی کے معاملات اور آپ کے ڈسیجن اور آپ کے کام کرنے کے معاملات میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی اور آپ اچھا سوچیں گے میرے بارد اپنا بارد اللہ یہ اللہ جو آپ جیسے فرما رہے میں ہمارے مدنی چینل پہ ایسے بھی افراد ہوں گے جو پروفیشنل اداروں سے وابستہ ہیں یا ہمارے تنظیمی ایک سٹرکچر میں بھی جو لوگ ہیں اب میں خود ذاتی طور پر ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک پروفیشنل ادارے سے وابستہ ہیں اچھا میں ذاتی طور پر ان کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے وہ جس جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں اب لیکن وہ اپنے اوپر والے سے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی چیز آگے تک ڈلیور نہیں کر پا رہے یا ان کو سمجھا نہیں پا رہے اور اوپر والا شخص جو ہے وہ نیچے والے کے لیے جو ہے نا وہ باعث رکاوٹ بنا ہوا ہے اب ایسی صورت میں وہ اندر سے گڈ گڈ کر گڈ گڈ جو ہے وہ اپنا ایک وقت تک مطلب وہ گزارا کرتا ہے چاہے وہ ادارے میں ہو یا کسی جگہ پر پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں کہ بس سے باہر ہے جو ہے وہ آپ کے کہنے سے آپ جو مجھے سمجھا رہے نا اس سے وہ جو انڈر سپرویژن کام کر رہا ہے نا وہ ٹوٹے گا وہ ٹوٹ اس لیے رہا ہے کہ اس نے اس کو کام کر ہو سکے تھا میں جو کہہ رہا وہ ہو جانا چاہیے وہ اگر یہ بھلے وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے باس کون ہے بوس کون ہے اتھورٹی کون ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ, یعنی یہ... اس جگہ پر بھی یہ صحیح نہیں ہے تو یہ اس... اس کے سمجھنے سے تھوڑی ہٹ جائے گا ٹھیک تو یہ نہیں ہوتا دیکھیں اگر آپ کتاب قرآن و حدیث کی باتیں پڑھیں گے اسلام و اور و دین کی باتیں پڑھیں گے نا, ان تمام تر پہلوں میں ابھی میں کل صبح ہی بیٹھ کر ریاض الصالحین فیضان ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہا تھا صبح میرا بیان تھا اور اس کے اندر میں ایک مضمون پڑھ رہا کہ جس میں اگر کوئی ظالم اصرا کا جابر حاکیم ہو, تو اپنے رب سے دعا کرو اپنے رب سے دعا کرو اپنے اعمال کی اصلاح کرو فتنے فساد لڑائی جھگڑے ان تمام تر چیزوں کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو یہ بہت, بہت یہ بہت ساری چیزیں ایسی اب یہ ہوا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ اس طرح اپنے پہ لے لے گئے یار ٹھیک ہے نہیں مانا نہیں مانا نہیں ہوا نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا اکبر بھائی جب میں آپ لوگوں کے ساتھ سسٹم پر بیٹھ کر وی سی ڈیاں بنواتا تھا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا اور میرا ہے دو دو تین تین چار چار دن تک کنٹینیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی گھنٹوں بیٹھتا تھا اور بیٹھ کر میں ویڈیوز اور یہ فوٹیج اور سارے کام کرا تھا یہاں سے نکالو وہاں سے نکالو یہ لاؤ وہ لاؤ اچھا اب آپ کو اس بات کا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں کہ ایک وقت آتا تھا کہ سسٹم ہینگ ہونا شروع ہو جاتا تھا یاد ہے میں ایک جملہ کہتا تھا وہ جملہ دوہرا اگر یاد آتا میں جملہ کہتا تھا یار اب لگتا ہے کام پورا ہونے والا ہے یعنی میں نے اس رکاوٹ کو اپنے طور پر ایک پوزیٹو میں لے لیا تھا اسلم سنگار کو بھی پتا ہے اور دوسروں کو پتا, پتا ہے یعنی میں دیکھ لیتا تھا کہ یار اس کا مطلب یہ اسلم ہم ساتھ کام کرتے تھے ایک اور ہم کام یار لگتا ہے کام پورا ہو رہا ہے کیونکہ <coughs> اب یہ رکاوٹ اب یہ نا اٹکنا ضرور ہو گیا تو یہ اینڈ اس کا مطلب یہ کلوزنگ پروسیجر ورنہ چار چار پانچ پانچ دن کے بعد جب یہ سسٹم رکنا اور ہینگ کرنا اور جس کو آپ جس کو بولے کہ رکاوٹ ڈالنا شروع ہو جائے تو آدمی تو مطلب کہ جو بازوں کا غصے میں اگر اپنی اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مشین کو ہاتھ میں ہاتھوں سے توڑ دے تو غصہ آ جائے نا اس کو مجھے اس ٹائم پہ الحمدللہ غصہ نہیں آتا تھا میں نے اس کو پارٹ آف ورک بنا لیا تھا کہ یہ کام کا حصہ ہے اب اس کا مطلب یہ مطلب منزل لانے والی ہے ٹھیک ہے نا بازوں کا منزل آنے والی ہو نا تو بھی چیزیں عموماً آ رہی ہوتی ہیں کشتیاں ساحل پہ اکثر ڈوبتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چیزیں تو اللہ کرم کرے اور ہم پوزیٹیو دیکھیں ان تمام سب چیزوں کے لیے آپ پازیٹو ہو جائیں آپ پازیٹو چل رہے ہیں اصل میں کہاں پوزیٹیو چل رہا میں تو پوزیٹیو چلنے کا کہہ رہا ہوں پوزیٹو چلنے کے لئے کہنا ہی پڑے گا آپ کو کہنا پڑے گا جو ریئل لائف ہے نا اس میں آپ آئیڈیل لائف میں رہتا ہوں لائف کی بات کر رہے ہیں اس بےچارے کو پوچھے اس کو رکاوٹ ہو رہی ہے دما ہوگا نا بےچارے کو بےچارے کو دما ہو گیا ہوگا وہ کہہ رہے بھائی سانس لینے میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے آپ کے مدنی پھول نو ڈاؤٹ ایک تریاگ کسی کی حیثیت رکھتے آپ نے جو ایک مجنی پھول دیا نا جی کہ اٹس پارٹ آف ورک اور اٹس پارٹ آف لائف یعنی جو پارٹ آف ورک پارٹ آف لائف پارٹ آف سسٹم یہ سب کو آپ روڈ پہ جاتے ہیں ٹریفک ملتا ہے جی اس کو حصہ بنا لیں آپ کی کوفٹ ختم ہو جائے گی ورنہ روز روتے رہیں گے اب جب دیکھو رش ہے روز دیکھو رش ہے مگر پارٹ آف ٹریفک اب لاکھوں لاکھ روڈ میں کیا کرو گے پوپو پوپو پو بجاتے رہو گے تو آگے کا بڑھے وہ ویگن والا ہٹ جائے گا کبھی بھی نہیں ہٹے گا تنگ ہو جاؤ گے آپ کو آپ کا ذہن بن جائے گا یا ڈیڑھ دو گھنٹہ لگے گا لگے گا آپ ایزیلی دیکھو اپنی زندگی کو آسان بنائے نا اس وقت آپ کو دیکھو آپ تو, تو بیٹھے گا. اس لیے نا, نا, نا کہ آپ کاؤنٹر نہیں آپ کو آپ بیٹھے اس لیے کہ آپ کاؤنٹر کریں تاکہ مدی چینل کے ناظرین تک اور زیادہ زیادہ سوالات کے جوابات پہنچے آپ کی ایک پوسٹ ہے جاب جی ہے اس میں کرنے میں وضاحت کرنے میں کیا لیکن اس وقت یہ دیکھیں کہ ہماری گفتگو سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر بیٹھے کئی زندگی سے بیزار اور کوفٹ کا شکار لوگ شاید راحت پا رہے ہوں گے ہاں یار چلو یار زندگی کا ایسا پارٹ آف لائف ہے دیکھو بنانا پڑے گا ورنہ آپ اچھے پہلو کی طرف جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم شاہ جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک آیت کریمہ بیان کی تھی و... و... و... و... و و... و... شر اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے نا نیچے بالکل اینڈ میں تو وہاں پر یہ سوریہ نساء کے اندر ہے سوریہ ہے سورہ بقرہ میں سوریہ نساء میں بھی اسی طرح کا مضمون موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کی تفسیر میں نیچے جائیں گے نا ایک مقام پر تو وہاں یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بد اخلاق ہے تو صبر کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی اولاد دے دے جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈ ہو بالکل دیکھیں خود کو اچھے کی طرف لائیں اچھے پہلو کی طرف لائیں کوئی چیز ہو جائے ہمارے بڑے بڑوں نے یہی ہم کو سکھایا میں اس کی مثال دیتا ہوں مدی چلے کے ناظرین کو میرا خیال ہے میری یہ مثال بہت سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی کسی جگہ سے چوٹ کھا کر گھر پر آتے تھے کوئی پرس چوری ہو گیا گھر پر آ گئے کوئی اور مطلب نقصان ہو گیا گھر پر آ گئے تو ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے اللہ نے چھوٹی میں ٹال دیا تو جو ہے تو کہتے ہیں اکثر وہ یہ ہوتا ہے جان بچی لاکھ پائے جسے کہتے وہ ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے بھی وہ جو آپ اپنے سٹائل میں جو ہے وہ... نہیں, یہ, آپ کے ہاں ہوتا ہوگا لیکن جس کے نہیں ہوتا ہوگا تو ٹھیک ہے تو ہمارے ایسا ہوتا تو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے نا اسی دیر و خوف کی وجہ سے بچہ بازوں کا جو ہے وہ کوئی اٹمپ کر جاتا ہے یا کوئی ایسی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا تھا آج ہی کہا جاتا ہے مطلب ہم جیسے میمن ہے نا اللہ اللہ ٹوکی میں ٹاڑی ہوئی ہمارے میں اللہ ٹوکی میں ٹاڑی ہوئی یعنی کہ چھوٹی میں اللہ تعالی نے اس کو ٹال دیا یہ ہوتا اب اس میں مطلب یہ کیا پازیٹو ہے ایک پوزیٹیو چیز کو جتنا آپ لیں گے نا اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے اگر ایک شخص موبائل چوری کر کے لے گیا چلو اچھا بزرگوں کی سیرت ثابت ہے ایک شخص چوری کر کے لے گیا بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کا چور آیا دنیا کا مال لے کر چلا گیا ایمان کا چور آتا ایمان لے کر چلا جاتا تو کیا کرتا ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو یہ دیکھو کہ اگر اس سے بری آتی تو ٹھیک یہ جانے والی آئی ہے نہ جانے والی آتی تو اس سے زیادہ آتی تو ان تمام تر چیزوں میں یہ سب پازیٹو چیزیں ہیں جب آپ پازیٹیو چیزیں لوگے نا تو رکاوٹوں والی جو سوچ جو آج کل ہمارے سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے میں اس کے شبدوں کو اس کا رد کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں اپنی سوچ کو آسان مانے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں ورنہ رکاوٹ کیا رکاوٹ کرے یہاں کالی بلی بھی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے بھائی کالا دھاگا رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یا کسی کو پیچھے سے بلایا لوگ کہ جا رہا تھا تو وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو کبھی بیوی بی کا منہ دیکھو تو رکاوٹ آ رہی ہے کبھی اپنا ہی منہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے تھا کہ کھڈے من ہو گیا تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ یہ چیزیں کیوں ہم لوگ تصور کر رہے ہیں یہ بد شگنیاں ہیں بہت ساری بد ہیں یہ رکاوٹ کا جو آپ نے ٹاپک لیا نا اس رکاوٹ کے پیچھے بہت ساری بدگمانی ہے یہ میں ایک پہلو زندگی کا بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور پہلو ہیں جس میں رکاوٹ کا ہونا حقیقت پر مبنی ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا کہ لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور خود آپ بھی اپنی ذات میں کسی کام کی رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک الگ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے آپ وقت پر ڈیسیجن نہیں لے رہے ہوتے آپ کی پلیکسمنٹ غلط ہوتی ہے آپ کی آبزرویشن غلط ہوتی ہے آپ کی اپروچ غلط ہوتی ہے آپ کی مشاورت غلط ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود اپنے کام میں اپنی ذات میں خود ہی رکاوٹ بنے رہتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے اس عنوان کے تحت مدنی چینل کے ناظرین کو ایک پوزیٹیو چیز دیں کہ ہر چیز کو رکاوٹ نہ سمجھیں بہت ساری چیزیں رکاوٹ نہیں ہوتی پارٹ آف لائف ہوتی ہے میں ایک بات کروں جی میں محظوظ بہت ہُوا ہوں الحمد للہ آپ کی اس گفتگو سے اور میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ یہ آپ کی گزشتہ جو دس منٹ ہے یہ گفتگو ایک طرف اور جو عام فلسفیانہ پازیٹو تھنکنگ پہ بندہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تک ریڈی وہ ایک طرف بلکہ وہ شاید پھر بھی وہ اثر نہیں کرے گی جو آپ کے مدنی پھول ماشاء اللہ بڑے میں تو مجھ سے ایک بالکل ایک ماڈرن لڑکا تھا جو شاید سن کر آ گیا ہوگا کہ بھائی عمران یہاں آ رہے ہیں بالکل ماڈرن لڑکا تھا میں نہیں جانتا تھا تو سوچنے کی کتابوں کے سلسلہ ہو دوست نے کہا آپ سے ایک سوال کرنا ہے تو اس نے تقدیر کا سوال کیا اب تقدیر کا کوئی پتہ ہے سوال کہ مطلب جو تقدیر میں ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر کیا میں نے اسے دو یا تین منٹ صرف بیان کیا کہ جو ہماری جو ہم نے کرنا ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہچانا اور وہ لکھ دیا کہ اس نے یہ کرنا ہے کہا یہ کیا میں نے کہا ایک شخص پانی کی بوتل بناتا ہے ایک چیز ایک پروڈکٹ لکھتا ہے بنانے والا اس پر لکھ دیتا ہے کہ اس پر ایکسپائری ڈیٹ یہ اس تاریخ کو یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی اس کے لکھنے سے یہ ایکسپائر نہیں ہو رہی ہے چونکہ اس نے ایکسپائر ہونا ہے اور اس نے اپنے تجربے سے جانا کہ یہ اتنی عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گی تو اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے میں نے اس طرح کی اس کو ایک مثال دی میں نے کہا آپ بولا بال مجھے میرے ساتھ ایک ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے دنوں کسی جگہ پر میں بتاتا نہیں ہوں تقدیر پر تقریباً ڈیڑھ سے دو یا تین گھنٹے کا کوئی بیان سنا تھا ہم تو کنفیوز ہو گئے تھے تین منٹ آپ کی نے لگائے کہ تقدیر, بھی تقدیر کا فلسفہ سمجھ میں گیا اور یہ اس پہ الجھنے کا بھی منع ہے اس میں پر پڑھنے کا بھی منع ہے مگر آپ نے سوال کیا ہے تو یہ ہے تقدیر کا تصور کہ بندہ جو کچھ کرے گا اللہ تعالی نے اپنے علم عزلی سے جانا اور اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا بندہ اس لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہے بلکہ جو بندہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم عزلی سے جانا اور اسے لکھ دیا یہ کیسے حاصل, دی حاصل دی ہوتا دی دی دی دی ہے بلکہ کہ دو تین گھنٹے کی بات کو دو تین منٹ میں امیر سنت کا فیصلہ ہے کہہ رہے امیر سنت اصل میں امین سنت نے عوام کو عوامی انداز میں سمجھانے کے بارے میں ہمیں مدنی پھول دیے ہیں تو الحمد اگر اس سے تھوڑا بہت آپ ذہن بنے بنتا ہو تو ہو جاتا ہے پوزیٹیو چیز میں نے امیر سنت سے پازیٹیو چیز سیکھی ہوا ہم نے تنظیمی طور پر تو اتنے ایشوز آتے ہیں ہم بالکل وہ باپا کیا کرتے ہیں جب کوئی رکاوٹ ہم تو بس ایسی جگہ پر پہنچ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ اس سطح پر پہنچ گئے مسائل نگران شورا بن گئے آپ کو زیدی نگران سے اوپر تک آتے ہوئے رکاوٹیں پیش آئی ہوں, कبھی, جو بتانے جیسی ہو اگر بتانا ہو کبھی اس طرح کا کوئی سلسلہ رہا ہو کہ اب بھی کبھی جو ہے آپ کا پتہ ہے جواب میں کیا دوں گا رکاوٹ اس کو محسوس ہوگی جس نے یہاں آنے کی کوشش کی مجھے سفر طے کرنا تھا تو مجھے رکاوٹ ہوتی نا میں خود کوشش سے تو آیا نہیں ہوں آیا ہوں بیٹا ہوں ادھر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں شورا بنوں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کبھی سوچا ہوگا جب شورا بنی تھی تب بھی نہیں پتا تھا کہ ہم شورا میں آئیں گے اچھا آپ جب رکن شورا بنے تو اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو رکنے شورا بنایا جا رہا ہے میں رکن شورا بن سکتا ہوں مجھے رُکنے شورا بننا ہوگا یا مجھے رکنے شورا تو دیا جائے گا میں اپنے اندر یہ چیز پتا ہی نہیں تھا کہ میرے یہ سوچ مطلب میں نے یہ خب تو تھا ہی نہیں کہ مطلب م... م... میں بھی اس منصب پر آ سکتا ہوں یا میں یہ ذمہ داری بنا اس میں حرج کیا اگر کوئی یوں سوچتا ہے کہ میرے پاس ذمہ داری ہونی چاہیے مجھے ملنا چاہیے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اتنا تجربہ ہو گیا اتنا علم ہے اتنی قربانیاں اتنا سب کچھ میں نے کیا ہے تو مجھے بھی سب کچھ اور کوئی سوچے تو چلو پھر بھی ہم اس کے بارے میں سوچے جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے وہ خالی خالی کا سوچے ارسا ویسے ہی لوگ آئیڈیل تو بن جاتے ہیں نا کسی پوسٹ پر ہوں تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کہ بہت اچھا ہے یہ اس کے جیسا بننا ہے آج بھی کئی مدنی منوں کی سوچ بھی یہ ہے کہ میں نے بڑے ہو کے نگرانی شورا بننا ہے تو آپ ان کو کیا مدنی فلاں گے نگران شورا بننے کے لیے بڑا ہونا کیوں ضروری ہے کتنا بڑا ان کو بڑوں گا بننا کے اس کی فضیلت کیا بندہ تمنا کرے نیک بننے کی بندہ تمنا کرے تاجد گزار بننے کی بندہ تمنا کرے کوئی مطلب کہ ایسا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پانے کی کوئی رضا بے رضا والے کام کرنے کی حقیقت تو یہ ہے کہ منصب میں کیا رکھا ہے اللہ. یہ مجھے بتائیے تو یہی ہے ہم تو پوزیٹیو کی طرف جا رہے ہیں نا آپ کسی کام کو کرنے کے لیے جب جست کرتے ہیں اور وہ کام وہ چیز نہیں ملتی نا تو بڑا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر مل جائے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے بڑے آدمی مثال کے طور پر اگر آدمی کسی منصب کے لئے بہت محنت کرتا ہے نا اس منصب کو سنبھالنے کے لئے بعدوں کا ظلم بھی کرتا ہے بڑی محنت سے اس نے کمایا ہوتا ہے نا اس کو آپ دیکھیے کہ جو شخص کسی منصب کا طالب ہو تو اسے سے وہ منصب نہ دیا جائے کیونکہ اس کو اس کے منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جو بغیر طلب کے دیا جائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے یہ روایتیں موجود ہیں نا تو کبھی ان چیزوں کی تمنا کی نہیں بلکہ روایتیں واضح ہیں کہ جو منصب مانگتے ہیں انہیں منصب دیا نہیں جاتا منصب مانگنے والوں کو منصب نہیں دیا جاتا بعد وقت لوگ یہاں پر وضاحت کرتا چلو ان بھی ہوگا شاید دیکھنے سننے والا وہ شاید یہ کہے گا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے من تھا. مجھے دے دو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے ان کا مقام کچھ اور ہے وہ مطلب کہ اللہ کے نبی ہیں وہ معصوم ہے ہم نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اس اپنی جگہ آ, اگرچہ وہاں سے استدلال کئی چیزوں پر علماء کرتے ہیں وہ علماء کا حصہ ہے کہ علماء حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کال سے کس میٹر میں استدلال کرتے ہیں لیکن ہاں میرے ایسا آدمی یہ استدلال کرتا پھرے تو اس پر بس کو غور کر لینا چاہیے جیسے لوگ کہتے ہیں عثمانی گنی کے پاس بھی تو پیسہ تھا اب پیسہ میرے پاس ہے میں اپنی دولت مند ہونے کو ثابت کرنے کے عثمانی گنی کی مثال دوں تو بات یہ ہے کہ عثمانی گنی رضی, رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال تھا وہ ایسا مال تھا اس کا ذرہ بھی اگر مل جائے تو شاید ہمارے گنا بخش بلکہ شاید کہ یقیناً ہمارے گنا معاف ہو جائے اے اے حلال پاک طیب شبے سے سبحان پاک تقوی کے سمندر میں ہوتا لگا ہوا مال, آ مال بغیر ہرس کے ملا ہوا مال سبحان سبحان اور ہم مطلب کہ ہم تو ہرس میں ڈوب کر مال کماتے تو دا دا یہ چیزیں پوزیٹیو چیز رکھیں اپنے اندر انشاءاللہ تبارک میں سوچتا ہوں آپ کو یہ ارض کرنا چاہیے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی آپ نے زندگی کو آسان بنائیں رکاوٹوں کا نام لے لے کر ایک آدھ پریشان ہونے کی بات ہے ہاں جی اگر اگر لکھنے کی اجازت ہوتی ہے نا تو لبیک میں آپ کے بولے جانے والے جملوں کی بھی شرح لکھی جائے بعض اگر تعجب میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنا بھاری جملہ آپ ایک سانس میں کہہ کر آگے نکل جاتے جاتا دو سانس لینے کا ٹائم نہیں ابھی جیسے نگرانی نے فرمایا نا کہ منصب کے لیے کوشش کرتا ہے پھر جب اسے منصب حاصل ہو جاتا وہ ظلم بھی کرتا ہے مطلب مطلب اسے اگر ہم دیکھیں تو باقی میں ایک آدمی بہت اچھا لگتا ہے کماتا ہے جب اس کو کوئی لوٹنے آتا ہے نا تو جان تک دے دیتا ہے نہیں پیسہ نہیں دوں گا ہے نا یعنی ایک چیز, چیز بڑی محنت سے آئی ہوئی ہوتی ہے نا تو بعد اوقات اچھا اس میں الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں میں منصب کی بات کر رہا ہوں منصب ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے مقدر میں کوئی آپ سے اپنی رضا والا کام لینا ہے تو وہ آپ کو منصب ہی کے ذریعے لے یہ بھی کم ضروری ہے جی پھر ایک تنظیمی ضابطے میں اگر میں پوچھوں تو بات تو ایسے مخلصین ہوتے کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے آپ لوگ مدنی مشورے میں کہتے ہیں کہ ذمہ داری لو لو لو وہ بیچارے بھاگ دے ہوتے دے دے نہیں میں لوگ جو, جو مطلب کہ جب دی جائے لے لینا چاہیے مدینہ, مدینہ مدینہ اور واپس لی جائے تو دے, دے, دے دی دی دینا چاہیے مدینہ, مدینہ مدینہ میں بولو گے نہ بولوں گے تو والی بات ہو گئی اربی اپنی ہے پڑھ بھی اپنی ہے تو مدنی مرکز سے کس کا نام ہے جی یہی ہے نا کہ جب جب اس کے خلاف شریعت بات نہ کی جائے تو مان لی جائے بالکل ٹھیک ہے حکمت نہ سمجھ میں آئے یا اختلاف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں بات ماننا ہے بات ماننے کا نہیں ہے جی جہاں بات شریعت کے خلاف ہوگی مدینہ مدینہ صاحب یہ بات پہلے تو ہم سنتے تھے کہ مدنی مرکز کی حکمت مدینہ مدینہ لیکن اب یہ تجربے سے بات ثابت شدہ ہے یعنی میرے جیسے نادربا کار بندے نے بھی اس کو محسوس کیا ہے کہ مدنی مرکز جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ الحمد وہ برکت والا بھی ہوتا ہے وہ فائدے والا بھی ہوتا ہے حکمت سے بھرا بھی ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے شریعت کے مطابق ہو باندھنا چاہیے تجربہ اس کا مدنی تجربہ مدنی تجربہ کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمدیل اتاری بڈیا ضلع ضیا سے بات کر رہا ہوں ماشا اللہ عزل نگران شعرا تشریف فرما ہو چکے ہیں نگران شعرا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی گھروں میں ایسا ہوگا کہ بچے تو مدنی ماحول میں آنا چاہتے ہیں بچے تو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن گھر والے والدین ان کے لیے رکاوٹیں بن رہے ہیں اس کا کوئی مدنی پور اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ تعالی خیرہ یہ رکاوٹ بعض ہوتی ہے وہ والدین کی علم کی کمی ہوتی ہے اگر والدین کو شفقت و محبت کے ساتھ مدنی چینل دکھایا جائے مدنی ماحول کے قریب لایا جائے گھر میں شروع میں درس شروع کر دیا جائے راہ ہموار کی جائے تو انشاءاللہ والدین بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے والدین بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں مس گائڈ ہوتے ہیں اور مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو درست نہیں ہوتی ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں مگر ان دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں اور اپنی محبت سے پیار سے شفقت سے احترام سے والدین کے دل میں جگہ بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے پھر آپ کے لیے راہیں خود ہی آگے بڑھ کر ہموار کریں گے ماں باپ جو نا ماں باپ ماں باپ بچوں کا بھلائی چاہتے ہیں وہاں پر ماں باپ جو بھلا چاہنے کی سوچ رکھ رہے ہیں نا وہ لا علمی ہے کم علمی مطلب کم علمی ہے اور علم میں دین کی کمی ہے انشاءاللہ آپ محبت اور پیار کے ساتھ احترام کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ راہ کھل جائے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. تعالی آپ دیکھیے وہ ایک شرط مسلمان ہوا جی. اور مسلمان ہوا تو اس کی پوری فیملی غیر مسلم تھی باپ تھا محتاج ویل جی. چیئر پہ تھا جب باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو وہ بڑا مطلب کہ اس پر ناراض ہوا نا کہ تھی ہمارا دن کیوں چھوڑ دیا اور اس سے لڑائی جھگڑا اب نہ اس کو ویل چیئر کو ہاتھ لگانے دے نہ اس کو کسی قسم کی خدمت کرنے دے اچھا بیٹا کیا کرتا تھا تو باپ. بیٹا باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی جو بھی شریک تقاضے پورے کر کے اس کی خدمت کرتا اس کے لیے جو بھی کرنا ہوتا اچھا باپ مسلسل دیکھ رہا ہے کہ میری ضعیفی اور میرے بڑھاپے کی وجہ سے میرے دوسرے بیٹے مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتے لف بھی نہیں کراتے وہ یہ جب سے مسلمان ہوا ہے تب سے یہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے پیار کر رہا ہے محبت کر رہا ہے میرا خیال رکھ رہا ہے آہستہ, آہستہ آہستہ آہستہ اس باپ کے دل میں اپنے اس مسلمان بیٹی کی محبت پیدا ہوئی بیٹے نے الفاظی کوشش کی اور وہ باپ جو اس کے اس فیل سے نفرت کرتا تھا تھوڑے ہی عرصے میں اس کے اس نے اخلاق کی وجہ سے وہی باپ خلیمہ پڑھ کے مسلمان دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز سے کفار مقاب میں سے کتنوں کو مل مل مل مل لیا اخلاق نرمی پیار محبت یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بل بل لوگوں کو بدل دیتی ہیں بول لے لیں جی السلام علیکم وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بات فرمانے کی بارگاہ اگر کبھی کبھار دنیا کے معاملات میں رکاوٹ آ جائے تو اس کو اس انداز کی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ مدد کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پہلے کی پہلے تو اللہ کی رضا پر حاضر ہیں اس کو پازیٹو لیں کہ یہ نہ ہونا ہی میرے حق میں بہتر ہوگا. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں دعا کریں اور کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے استخارے کی طرف ہماری ہمیں ترغیب دلائی ہے ہماری توجہ دلائی ہے اور جو استخارہ کرتا ہے وہ, وہ بھلائی سے محروم نہیں رہتا تو یوں مطلب کہ یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں پھر یہ کہ اگر واقعیتاً ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے پریشانی کوئی حسد پیچھے پڑ گئی ہے یا کوئی خدا نخاصہ کسی نے کوئی سی چیز کروا دی ہے جادو کا وجود موجود ہے جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا جادو کا وجود موجود ہے نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش ہی کرتے ہیں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ انتیاہی سوچ ہوتی ہے ہم ابتدا میں ہی پھنس جاتے ہیں اگر خدا نہ کہ اسی کوئی چیز لگتی ہے تو روحانی علاج کی طرف چلے جائیں اور عاد و وظائف کی طرف چلے جائیں چالیس روحانی علاج جو ہمارا امین سنت نے جو رسالہ دی ہے اس میں سے وظیفہ لے لیں وہ بڑے مختصر مختصر سے وظیفے اور ہیں اورد و وضائف ہیں اس کو پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا اور بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں مختصص سا ہوتا ہے پڑھ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فتح فرما دیتا ہے ویسے آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا محسوس ہو جسے آپ کہہ رہے کہ پارٹ آف ورک یا پارٹ آف لائف ہے یا رکاوٹ کے لیے ہمارے الفاظ میں آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں کام کے دوران تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں مختلف مواقع پر بندہ مختلف انداز اختیار ہو کہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ رکاوٹ آ رہی ہے آپ نے یوں پینسل ماری اور ٹیبل کے اوپر کیا مصیبت پڑ گئی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ابھی کوئی ایسا ہوا ہے یاد نہیں ہے کوئی ایسا پینشن میں سے کیوں ماروں گا ایسے خالی گا ایسے خالی پینسن ماروں گا پریشانیاں رکاوٹیں زندگی کا حصہ ہیں ایسا جیسے والا بندہ باتیں کر رہا ہوں نا آئے تو پتا چل نہیں تو کرتے کیا ہیں وہ تو کچھ تو پتا ہے نا استغفار کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہوتی ہے اور مطلب کہ مشورے کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار یہی یہی حل ہوتا ہے اور ہم سمجھتے یار یہ حل نہیں ہے کہ حل ہوتا ہی یہی ہے کہ بھئی یہی حل ہے بعد اوقات آدمی کو ایسی بیماری لگ جائے تو اس کا حلی آپریشن ہے اب بولے گا یار آپریشن تو حلی آپریشن ہے تو کیا ہو سکتا ہے تو بعد اوقات آپشن نہیں ہوتا مہروز بھائی بندہ غور کہاں کرے جہاں آپشن ہو جہاں آپشن نہیں ہے تو وہاں غور کیا کرنا ہوتا ہے اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار تم نہیں یار نہیں یار کرتے کرتے بس آیا کر آپشن ہی نہیں ہے دیر از نو آپشن ان دس ورک تو صرف ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے آتی کا آپشن نہیں ہوتا آپ استخارے کا پھر شاید فرما رہے ہیں کہ استخارے کی طرف جائے استخارے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو استخارا کرنے والا ملتا ایسا ہے کہ وہ پھر ایک کے بعد ایک بیماری بتا کر جب تک ساری جیب خالی نہیں کروا لیتا سب استخارہ کرنے والے ڈھونڈنے کی ضرورت تھی کیا آپ کو استخارہ تو آپ نے خود کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بال چوکنگ آپ ملاسم فرمائیں ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو استخارے کی طرف توجہ دلائی آپ وہ استخارہ کریں وہ استخار آپ نے کرنا ہے آپ کا کام ہے ہمیں کرنے ہیں تو صاحبان پیر صاحبان یہ اتنے سارے حضرات یہ کیوں ہیں یہ کسی مرض کی دوا ہے بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گے مطلب کہ یہ تو ہے ہی دوا دوا نا اللہ کے نیک بندے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دقت یا پریشانی ہے تو آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد وہ دعا پڑھیں دعا استخارہ پڑھیں سو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں رہنمائی فرمائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں لازم لازم کرنا اب اس میں آپ بولو کہ فلاں کر کے دے فلاں کام آپ کا فلاں نہ میری زبان ایسی نہ میری نگاہ ایسی نہ میرا دل ایسا یہ سلمان بھائی اتنے پیارے ہیں ماشاء اللہ تو شریعت, تو شریعت کے پابند ہیں بات بھی کرتے ہیں لوگ ان سے کراتے ہیں میں ان سے کرا دوں تو, تو آپ کو کیا تکلیف بھائی سے کوئی نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کروانا ہے نہ یہ اگر یہ میں سے کھڑا کر تو میرے کام میں نے کہا منع کیا ہوا ہے آپ کو میں نے کوئی رکاوٹ کی ہے میں تو رکاوٹ نہیں ڈال لو ہوں یہ مینٹلٹی بن چکی ہے کہ ورد بھی آپ بڑھے وظیفہ بھی آپ بڑھے کاڈ بھی آپ کریں اور کام میرا کر دیں یہ, یہ بنا, ہوا بنا ہوا ہے ایک ذہن بنا ہوا لوگوں ہاں بکرا بھی دے دیں گے مرغی بھی دے دیں گے انڈے بھی دے دیں گے سب دے دیں گے تو صدقہ دینے سے کام ہوتا بھی تو ہے نا سب کا دینے سے بھی رکاوٹ مطلب سب کا بلا صدقے کو نہیں پھلنگتی مدینہ مدینہ صدقہ دے, دے یہ ساری چیزیں تو ترغیب موجود ہے نا جی بالکل ترغیب موجود ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی ملاوہ ہوتے ہیں مذمت تو نہیں کر رہا ایسی بات ایسی و دین میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں اب بھی ارض کرتا ہوں اس نے ہمیں مدنی مذاکرے میں بھی یہ توجہ دلائی دے دین جس کام کی مذمت نہیں کرتی نہ اس میں مذمت نہیں کرنی چاہیے مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ اسلام اور دین جس کام میں ملامت نہیں کرتا اسلام اور دین کی تعلیم جس کام میں مذمت نہیں کرتی اسلام و دین جس کام کا منع نہیں کرتا نہ اس کام کی مذمت کرنی چاہیے نہ اس کام میں ملامت کرنی چاہیے نہ اس کام کو منع کرنا چاہیے دینا مدین بھی تو سمجھ میں رہا دین کی بات سمجھ میں آنے کے لیے کوشش کرتا رہے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ اپنی ایفٹ بھی کرے کوشش بھی کرے استخارہ بھی کرے اور, سے, اور یاد مشورہ کرے مشورہ میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو مدنی پھول چار مدنی پھول آپ کو بیان کیے تھے اس میں یہ دو مدنی پھول یہی تھے نا جو استخارہ کرتا ہے وہ بلائی سے محروم نہیں رہتا جو مشورہ کرتا ہے وہ درستی سے محروم نہیں رہتا مدینہ مدینہ بسا اوقات مشورہ دینے والے بھی تو ایسا بہترین مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کل کا ڈوبتا ڈوب جائے آپ نے اسے لیا ایک سہارا ہی وہ نظر آیا مثال کے طور میں میرے ایکسس پر حضرت کو سہارا آپ مشورہ تو آپ نے لینا نا اگلا مسلط ہوا ہے تو سے مشورہ کرو دوستوں سے ہی مشورہ کیا ہے تو دوستوں میں تو انتخاب کیا جائے گا نا چلانا کہ اس کا مشورہ لینے کے بعد مجھے فنسنا تھا مطلب کہ مشورہ لینے سے پہلے آپ دیکھ لیں میں مشورہ لے کے سہ رہا ہوں یہ تو کام آپ کا تھا میرا نہیں تھا مطلب مشورہ دینے والا الگ ہے مشورہ دینے والا یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ میں مشورہ نہیں دے سکتا آپ نے پوچھا ہوا اس نے دے دینا ہے مشورہ دینا بھی ایک علم ہے درست مشورہ دینا واجب ہے اور مشورہ دینے والے کے ایک اپنے اصول ہوتے ہیں جسے ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا تو یہ تو میرا کام ہے مجھ پہ پریشانی آئی ہے اب آپ بیمار ہیں تو آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کیونکہ سمجھ ہی آتا ہے کہ ڈاکٹر ہی نرس کا جب یہ سمجھ ہے تو مشورہ دینے والے کو بھی کرنا چاہیے دوسرے کو تن کے ساتھ ہارا اس سے بولا کوئی ہاتھ نہیں ہارا تو اس سے ہی مشورہ کریں اور تو جو نہ اللہ خیر کر اللہ اکبر بڑے پیارے انداز میں نگہان شرا نے ڈائمنشنس کو واضح کیا ہے کالز کا حضور کافی ہمارے پاس ہے تو کال پہ جتنا رہے اتنا اچھا ہے جی انشاءاللہ جی کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد الخالق قطاری واقعہ کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول نگران شورہ اور دیگر عمل جان کر رہے ہیں اور ابھی منصب کے حوالے سے نگرانی شورہ کے مدنی پھول سنے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارا مدنی ذہن دیا ہے انہوں نے منصب کے حوالے سے تو ایک سوال آیا ہے ذہن میں کہ جب فرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ انہوں نے فرمایا تو اس ٹائم حاجی عمران بھائی کی سلیکشن کیسے ہوئی نگران شورا کے طور پر کیا ان کے علاوہ بھی کوئی امیدوار تھے یا کسی کے بارے میں گفتگو تھی یا ڈائریکٹ باپا نے انہیں کو نگران شورا بنا دیا کچھ اس حوالے سے مدلف ہوئے فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ سوال میرے لیے بڑی آزمان چلے اصل میں ہوا یہ تھا جو ایک کہ جب مشتاق مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک ہوا تو امیر سنت کی طرف رجوع کیا گیا تھا کہ حاجی مشتاق علیہ رحما کو بھی آپ نے نگران شعرا بنایا تھا تو اب بھی نگرانی شعراء کا انتخاب آپ ہی کریں تو یہ امیر سنت نے یہ بات مدنی مذاکرے میں شاید فرمائی ہے جس کو میں آپ کے سامنے اپنے انداز سے دوہرا رہا ہوں تو امیر سنت نے فرمایا تھا کہ میں نگرانی شعرا نہیں بناؤں گا میں نے ایک نگرانی شورا پہلا بنا دیا اب شورا ہی اپنا نگران منتخب کرے گی جب آپ جسے نگران بنانا چاہیں بنا دیں تو اس وقت یہ تھا کہ میرا نام دیا گیا تھا تو مطلب جو نام دیا گیا تھا وہ میرا ہی نکلا جو امیر سنت نے اعلان کیا تو یہ ہوا تھا کہ اس طرح مطلب ترکیب بن گئے اور اصل میں ہوا یہ دوسرا یہ تھا کہ جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے تو اب سفر نہیں کر سکتے تھے تو شعرا نے پھر ایک سمجھے کہ مجھے آگے کیا تھا کہ ایک قائم مقام نے شورا کا ایک وہ منصب کیا گیا تھا ایک ذمہ داری بنا کہ یہ آئیں گے اور اس طرح تو وہ میرے مدری مشورے جذبہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا تو شاید اس طرح کوئی صورت ہو سکتا ہے کہ بن گئی ہو اس کے اندر اور بھی کئی اسباب شامل ہوں مگر یہ کہ یہ امیل سنت نے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد کسی کو نگرانی شعرہ بنایا نہیں اب جو بھی نگرانی شعرہ بنے گا یا بنتا ہے اسے صرف و صرف شعرا ہی منتخب کرتی ہے یہی ہمارا طریقہ کار اب تک چلا آ رہا ہے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی میں محمد آتاری تارییہ سے بات کر رہا ہوں پچھلے سال مدنی مکالمہ میں پیاری نگرانی شورا کی بارش میں عرض پیش کی تھی کہ ایک ماں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے آپ سے دعا کروانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ خیر خرید کے ساتھ اس کے بچے گھر واپس آتے الحمد للہ نگرانی شوریہ نے دعا فرمائی تھی تو اگلے مدنی مادری سے پہلے اگلے سلسلے سے پہلے الحمدللہ وہ تحفظ کے ساتھ گھر واپس آ گئے تو اب پھر ان کی دعا کی ضرورت ہے اور ان کے بچوں کے تحفظ اور ان کے واپس آنے کی خیر خریات کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ گمشدگی کی وجہ ہے کہ وہ پہلے بھی گم ہو گئے تھے نگرانی نے دعا کی تھی تو اگلے مذنی مقابلے کے اگلے سلسلے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے تھے اب پھر دوبارہ گم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ عصم پر رحم فرمائے کرم فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ان کی اولاد سے اور اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ماں کو اپنے بچوں سے ملا دیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں نہ جانے کس کی آمین کے صدقے اس دکھیاری ماں کا بیرا پار ہو جائے جی کون ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شان رضا تاریخ ماشاء اللہ نگرانی شرا کی عمل مرحبا پیارے نگران شرا میں نے آج آپ کا سنا تو بیان بیا سنا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کو ناراض کر کے جہاد کے لیے یا ہجرت کرنے کے لیے آتا تو آپ اب تو پیارے اکالحساسلام اس کو واپس بھیج دیتے تو میرا, میرا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہو تو اس کے والدین اس کے لیے رکاوٹ ہو. یعنی وہ مذہبی بھی نہ ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ علم دین حاصل نہ کرے بلکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو اس کے لیے کچھ مدنی پھول اشار فرما میرے میری اور میرے والدین کی بہن صاحب مغف کی دعا بھی فرما اور مجھے عالم بعمل بننے کی شاعری جزاک اللہ خیر آمین اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنے آمین اس کی چند صورتیں ہیں اصل میں اس مسئلے کے جواب میں اگر فرض علم جیسے فرض عین جو علم ہوتے ہیں فرائض فرض اگر اس کے سیکھنے کا جو کہتے ہیں کہ ذریعہ ہی ایسا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو یہ صورت الگ ہوگی کہ ماں باپ کی تات کی جائے کہ نہیں کی جائے کیونکہ ماں باپ بعض اوقات علم سیکھنے سے نہیں روک رہے ہوتے کہیں سفر یا کہیں جانے سے روک رہے ہوتے ہیں اور اگر والدین کی اس کہیں نہ جا کر اطاعت کرتے ہوئے اگر فرض علم حاصل کرنے کی صورت موجود ہے کہ والدین کے سامنے بھی رہے اور ان کی بات بھی مانے اور اپنے فرض علوم بھی حاصل کر لے تو ایسی صورت میں والدین کی بات ماننی چاہیے اور اگر والدین کی بات مان کر ایک فرض کا ترک ہوتا ہے تو پھر فرض کے ترک کو بچا جائے گا اور فرض کی طرف جایا جائے گا یہ پھر ہوکا یہ کہ اس کو آپ کو اپنے طور پر دارالستل سنت میں ایک کنڈیشن بتا کر پھر آپ کو لینا پڑے گا جواب کہ میری کنڈیشن یہ ہے اور اس طرح ہے اس طرح ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو صورت بیان کر دیں گے البتہ علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے مگر ماں باپ کی اطاعت وہی ہے جہاں اللہ کی نہ فرمانی نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے یہ کتنے بجے تھا بیان آپ کا صبح گیارہ بجے تھا وہ تو عموماً آپ کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپ نے آرام کو دیا المدینہ کا جو ہمارا تربیتی اجتماع تھا نا وہ آٹھ سے چار بجے تک کا تھا تو پھر وہ فجر کے تیاریاں کرنی تھی سویا کل رات کو نیند ہوئی تھی تھوڑا سویا تھا تو پھر اس کے بعد زہر تک ترکیب تھی پھر اس کے بعد مدری مشورہ اثر تک اثر کے بعد پھر مدنیچر والا ٹائم لیا ہوا تھا تو یوں آج تھوڑی روٹین آؤٹ ہوئی ہے ظاہر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے سو جائیں گے ان اللہ ابھی رات کو سوئیں گے جب اللہ مقدر کرے گا تو سو جائیں گے ابھی تو کوئی پتہ نہیں اللہ اکبر چلے جی جی آج جو موضوع ہے رکاوٹ ہے یہ بھی موضوع بڑی وزت رکھتا ہے رکاوٹیں نیکیوں میں بھی ڈالی جاتی ہیں خیرخوائ کے کاموں میں بھی ڈالی جاتی ہیں اور برائی کے کاموں میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں تاکہ برائی آگے نہ بڑھے لیکن یہاں پر کچھ الٹا ہی سلسلہ ہے کہ برائیوں میں رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں اور اچھائیوں کے آگے رکاوٹیں لگائی جاتی تو مدنی پھول چاہوں گا دیکھئے نیکی کے کاموں میں جو روکاوٹ بنتے ہیں وہ اس بات سے رہ رہے ہیں کہ کہیں وہ سخت ترین کافر ولید بن مغیرہ کے طریقے پر نہ چلے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ من خیر اور بھلائی سے روکنے والا جس کا خلاصہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھلائی سے روکنے والا ہو اور وہ اس قرآن کریم کے حقوق میں آتا ہو اس کو اسے ڈرنا چاہیے اور رہی بات آ, کیا کہتے ہیں برائی کے معاملے میں کوئی ریکارڈ بنے تو اس کی کوئی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے نیکی کی دعوت ہی دیتا رہے برائی سے منع کرتا رہے اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پھر وہ برائی کو روکنے کے لیے ریکارڈ بنے گا تو فتنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے تو نیکی کی دعوت ہی کچھ اصول ہیں کب نکی کی دعوت دینا واجب ہے کب نکی کی دعوت دینا مستحب ہے کب نیکی کی دعوت دینا منع ہے یہ نیکی کی دعوت خود اصول ہیں جو ایک مبلک کو نیکی کی دعوت دینے والے کو بالکل اس کا علم ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی مدینہ مدینہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شوکت حسین عطاری ارض کر رہا ہوں مدینہ اولیا ملتان شریف قادر پور راما سے الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ لبایک ہم دیکھ رہے ہیں اور موضوع ہے رکاوٹ فضور یہ ارشاد فرمائے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے بلکہ بہت سارے عامل تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلان جو ہے نا جی فلان اس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے تو اس طرح خاندانوں میں لڑائی جھگڑے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ کو رہنمائی فرما دیں تربیت کر دیں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھئے کوئی ضرور نہیں ہے کہ کسی نے رشتے کے معاملے میں رکاوٹ ڈالی ہے رشتے جسے سنتے رہتے ہیں رشتے تو پتے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں کہ کس سے کس کا رشتہ ہونا ہے جب اس نے اپنے مطالعے کا رشتے تک پہنچنا ہے اس کا رشتہ ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ ہر کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالتا مطلب بعد اوقات اپنا ہی کوئی اس میں بھی قصور ہوتا ہے یعنی اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات کچھ اس طرح کی ملتی ہے کہ اگر لڑکی کے رشتے آ رہے ہوں اور منع کر دیے منع کیا جائے نا مسلسل تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں اب وہ ہمارے غلط ڈسیجن ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے پریشان آتی ہے تو اس طرح جب کوئی اس طرح کی پریشانی اور مصیبت آئے تو قرآن کی سکون کی طرف بھی توجہ کرے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اوپر آئی ہوئی پریشانی مصیبت یہ ہمارے ہی غلط فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے جی. کوئی رکاوٹ ہی ڈالے یہ ضروری نہیں ہوتا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی ہے ایسی چیز تو آپ اس کا روحانی علاج کرائیں نہ کہ کسی مطلب بابے کی بات پر آ کر یہ کہ فلاں کرا دیا بابے کو ایسا بتا چلا فلاں کرا دیا بابے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے دو دن کے بعد تک کھانا کیا ہے بابے کو اپنا کوئی حال لیول پتا نہیں ہوتا تو اگر اسی کو بات اگر عملیات سے کوئی جان بھی لے تبھی یہ بات حتمی نہیں ہوتی. <coughs> فائنل نہیں ہوتی اور کوئی بھی دانش مند عقل مند حکمت عملی سمجھنے والا ایک اچھا بابا کبھی بھی آپ کو یہ بتائے گا نہیں کہ یہ کام کس نے کیا کیونکہ اس کی بھی انفارمیشن زنی ہے کنفرم تو اس کے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی مجلس مکتبار و تاویزات تاریہ سے رابطہ کریں الحمد للہ دعوت کا یہ پورا شعبہ ہے مجلس مکتبار و تاویزات تاریہ فیس سے بلّہ استحارہ بھی کیا جاتا ہے تاویزات بھی دیے جاتے ہیں اور و وظائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے مختلف جگہوں پر اس کے بستے لگائے جاتے ہیں سٹالز بھی لگتے ہیں جہاں فیس اللہ طاویزات دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت پر آ کر ہے وہ جو ہمارا روحانی علاج کا اس میں آپشن ہے وہاں سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں کارڈ بھی کروا سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارہ کے فون نمبر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ نمبر سولہ لائنوں پر جمپ کرتا ہے تو بعض کا جو ہے وہ پریشر بھی ہوتا ہے تو ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال لگ جائے گی حضور میں کالز بھی مزید لوں گا لیکن میں ایک اہم موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور وہ موضوع یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ اچھے تعلقات میں رکاوٹ کون بیوی کے ماں باپ یا میاں کے ماں باپ یا یہ دونوں خود یا اس کے بہن بھائی یا اس کے بہن بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا سارے ہو سکتے ہیں یہ تو سورا سا بندہ غور کرے گا تو پتہ چلے گا کیا کریں یہ دونوں کیا کریں یہ ہے مسئلہ یہ دونوں یہ دونوں تو صرف اعتماد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور ایک دوسرے کا حق اطا کریں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے سے اپنا جو بھی ایک حال ہے نا وہ بیان کر کے اپنے گھر بچائیں کیسے ہے کہ کوئی باہر بال آ کر آپ کو گھر توڑ کر چلا سکتا اگر ماں, ماں کی طرف سے پریشر آ رہا ہو لڑکے پر یا لڑکی پر تو اس کو کس طرح سے سسٹین کریں اس کو کچھ جلی کے ساتھ اچھے طریقے سے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک آدمی کے لیے مرد کے لیے ایک وقت ہے ایک آزمائش کا وقت ہے کہ وہ اس کو حکمت عملی کے ساتھ ایک طبیب کی طرح اس پرابلم کو ٹیکل کرے دیکھیں ایک شہر کے اندر بات ہو جب شہر کا کوئی سٹی ذمہ دار ہوتا ہے نا بارش بھی آ رہی ہوتی ہے درخت بھی گر رہے ہوتے ہیں ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اموات بھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری لیکن وہ ایک آدمی ہر ایک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا ٹیکل کر رہا ہوتا ہے کئی کے دنوں تک ریسکیو کے کام چل رہے ہوتے ہیں تو آدمی ایسے موقع پر جہاں دو چار چھ جگہوں سے اس کے لیے پریشانی آ رہی ہے بڑا تحمل مزاجی اور بردباری باری کے ساتھ ہر ہر چیز کو غور کرے جذباتی نہ ہو غصے میں نہ آئے جلد بازی نہ کرے ٹھہر ٹھہر کر اگر کوئی قابل عالم فاضل اور کوئی معتمد اور معتبر کوئی اس ملتا ہو تو اور ضرورت ہو تو پھر اس سے مشورہ کر کے کام کرے انشاءاللہ اللہ اس کا گھر اس کی فیملی اور اس کا کنبا اللہ نے چاہ تو بچ جائے گا مدینہ مدینہ جذباتی نہ ہو میں اتنا حضرت کروں گا بہت بہت زبردست جامع مانی تھوڑا میں آپ کو یہ ارض کروں گا ایسے میٹر ہے نا جو یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس میں ٹھہراؤ سلمان بھائی بہت ضروری ہے طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ فورن ہی آپ جو چاہتے ہیں اس کا مسئلے کا حل نکال آئے نکل آئے گا حل آپ تھوڑا ٹھہرے رہیں اسٹے کریں اور برد باری اور حلم سے کام لیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کرتے رہیں اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا ورد وضائع پڑھتے رہیں لاح الشری پڑھتے بسم اللہ ہر الرحیم رحیم ولا حول ولا قوت اللہ بل اتنا زبردست ورد ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی کتنی پریشانیاں دور کرے گا یا آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیے سبحان اللہ آسان ورد میں نے بتایا ہے اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا خولا ولا قوتا الا بلیب یہ ورد آپ بالکل اپنی زبان پر جاری رکھیں درود پاک کے ساتھ پڑھتے رہیں آپ خود دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کی مشکل کتنا آسان ہوتی نظر آتی ہے مدینہ مدینہ نگان شورا نے ہمیں منع کیا تھا کہ مدنی کی چھوٹی اور دیگر سیگمنٹ کی ترکیب نہیں بنانی لیکن ہم مدنی کے ناظرین کے لیے اس کا بھی سلسلہ کریں گے رائس عبادت حصے میں حضور تشریف فرما ہے تو مدنی کو سوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں انشاءاللہ حضورت. جی حضور گیارہ سوال ہیں اور بارہویں پر آپ کا جواب ہے اور آپ کو کیوں کیا تھا؟ جی؟ बस شروع میں سر وہ آپ کو میں نے ایک سوٹی پیغام دیا آپ نے ان کو فارورڈ کر دیا ہوگا ہم کو سمجھانے کے بجائے انہوں نے یہ سارا آنر کر دیا سواب اختیار مدنی مرکز دلوقتي میرے لیے تو لمبے کا ہے جی مدنی کسوٹی انشاءاللہ گھڑی لگائیں گے گیارہ سوال اور بارہویں پر جواب مرد یہ کیسا سوال کیا حیات ظاہری سے متصف ہیں لا ٹھیک ہے باقی دو سوالوں کی جواب آپ میرے روز بھیج دیں گے امبیائی کار میں سے ہیں لا صاحب کرام میں سے ہیں لا آپ تو لگ رہا ہے جیسے آپ کو تو نیند آ گئی تھی آپ تو یوں کہہ رہے تھکا ہوا اور اس طرح سے مطلب وہ ہے بھارت مدینہ ماشاءاللہ یہ چیزیں اکبر بھائی ہمت دلاس نہیں مشات جی حضور پانچ چار تین اگر ابھی سے لیں تو کیا پچھلے تین سو سدی ابھی سے جیسے چودہ سو تیرہ سو بارہ سو یا تین سو سدی کے اندر ہیں نہیں لا اچھا پیچھے سے آئے تو پانچ سو سدی کے اندر پیچھے سے کیسے آئے پہلے اوپر سے نا جی جی سدیوں میں ہیں پانچ سو سدیوں میں سوری پانچ سدیوں میں ہیں ہاں شروع کی پانچ سو سال نام سوال ہو گئے ہو گئے مرد ہیں, نعم, ہے نام خیات ظاہری سے متأثر نہیں ہے دو سدیوں میں دو سدیوں میں کون دو, سدی دو, دو سدیوں میں پہلی دو سدیاں آخری دو پہلی دو میں پہلی دو سدیوں میں ہے پہلی دو سدیوں جی آپ نے کہا صاحبی نہیں ہے جی تابڑی ہے تابڑی بھی یہ نہیں ہے نہیں تاب نہیں ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وجہ شورت فیک ہے یہ نواں سوال ہو گیا آپ کا وجہ شورت فیک نہیں ہے لا وجہ شہرت حدیث ہے حدیث بھی نہیں لا اچھا دس سوال ہو گئے دس سوال ہو گئے وز شہرت حدیث بھی نہیں ہے وز شہرت فک بھی نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اور ہیں یہ دو صدیوں کے اندر ٹھیک ہے وجہ شہرت حکمرانی ہے ریاست ہے ہے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اللہ عنہ جواب بالکل اکبر <تصفح> <آ اللہ بقبر تصفح> نیند میں اتنا دماغ کام کر رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عن جنہیں فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی خلافت مبارکہ کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور الحمد للہ مکتبت المدینہ نے حضرت سیدنا عمر بن امر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک پوری کتاب بھی جو ہے وہ شائع کی ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ, عنہ کی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے حضرت انطلب کیجیے اس کے علاوہ اب دعود اسلامی کی ویب سائٹ دعود اسلامی سے بھی اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ آن لائن یہاں سے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ اس کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں کتاب انشاءاللہ شاء آپ تک گھر میں پہنچ جائے گی کچھ مزید گور کی طرف چلتے بٹ... ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب اللہ تعالی حبیب شریف کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ اپنے ایک دن کا پورا ججور اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتا کہ آپ کا ایک دن کا ججور کیا ہوتا ہے مسکرانا تو نہیں چاہیے تھا مجھے لیکن چلیں ایک شیر سنا دیتا ہوں لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب خوابِ غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کال چلائیے مسکرانے کیوں نہیں چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا جدل بیان ہونا چاہیے سور زگی کی بات ای؟ ہے ایسا بسائی بھائیوں کے لیے رہنمائی ہوگی اور ہم جدل آپ کا دیکھا ہے ہم نے لیکن آپ خود بیان کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کال لے لیتے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور میرا نام محمد بلال رضا اکتاری ہند کے شہر حیدر حیدرآباد سے الحمد للہ پچھلے دنوں رکن شورا عاریف باپو کی امد ہوئی الحمد اللہ عادری میں مزید تین کابینوں کا اضافہ ہوا جس میں مجھے بھی ایک کابینہ کی خدمت دی گئی ہے لیکن شروع میں تو میں انکار ہی کر رہا تھا لیکن رکنی شورا نے مجھے بہت ساری مدنی پھولوں سے نوازا اور حوصلہ افزائی کی بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائیں تو میں ہمت کر کر آگے بڑھا اور الحمدللہ للہ آج آپ کے جو الفاظ میں نے سنے مدنی پھول مدینہ مدینہ کی جو منصب دیا جاتا ہے اور جو بندہ لے لیتا ہے اور اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے جزاک اللہ حضور, اللہ حضور اللہ میرے لیے دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ ان مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور امیر کی دعاؤں کا حصہ مجھے عطا ہو جائے رحمتہ اللہ وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے آپ کے قدم جمائے ایک آمد مدنی التجا کروں گا آپ سمیت تمام نگرانوں سے مہربانی کر کے بارہ مدن کام اپنے ہاتھ پر ضرور نافذ رکھیے گا ذمہ داری کا یہ ہرگز تقاضہ نہیں ہے کہ آپ درس مدنی دورہ مدنی قافلہ ہفتہ وار جتمات میں اوبلتا کی شرکت مدنی مذاکروں میں شرکت مدنی انعامات اسی طرح مدنی حلقہ صدائے مدینہ اس طرح کے کئی مدنی کام ہیں جو آپ کے یہاں ہو سکتے ہیں ان میں ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے ایک نگران کابینہ کئی مدنی کام اپنے طور پر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں اپنی حاضری دلوا سکتے ہیں جب آپ ان مدنی کاموں میں رہیں گے آپ پھر دیکھیے کہ آپ کے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں محض یہ ذمہ داری ملنا ہے نا یہ ذمہ داری ملنا آپ سے ایکسٹرا وقت کا تقاضا کرتا ہے نہ کہ دوسرے کاموں کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے دینا مدینہ جی بارہ مدنی کاموں میں سے پانچ مدنی کام روزانہ کے پانچ مدنی کام ہفتہ وار اور دو مدنی کام جو ہے یہ مہانہ ہے اس کے لیے مزید اگر آپ جو ہے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مقبر المدینہ کی ہوا ایک کتاب ہے مدنی کاموں کے حوالے سے اس کا مطالعہ کیجیے بارہ مدنی فائدہ ملے گا بارہ مدنی کام اس کا نام ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا اور ذمہ داران سے ذمہ داری لے کر اور کس طریقے سے یہ بارہ مدنی کام کرنے ہیں یہ سیکھ کر مدنی کام کرنے والے بنے انشاءاللہ شاء اللہ چاہا دنیا و آخر کا نفع ملے گا انشاءاللہ جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں نگر شورا یہ ہے کہ لگ بھائی میں حاضر اس کا موضوع ہے رکاوٹ یا ارض یہ ہے کیا یہ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے چاہے وہ اس کی بہن کہے یا بھائی کہے, کہے یا چاچو کہے یا کوئی بھی کہے کہ آپ کا بیٹا سکول بھی نہیں جا رہا آپ کا بیٹا جو ہے نا پارٹی پہ پڑھتا نہیں ہے بیٹھ کے آپ کا بیٹا جو ہے وہ نماز میں دل لگتا اس کا نماز پڑھنے نہیں آتا مطلب جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ میں نماز پڑھا ہوں پڑی نہیں ہوتی موبائل میں گیم کھیلتا ہے طرح طرح کے ہلے بازنے کرتا ہے تو کیا اگر اس کا باپ اس کو مارتا ہے کس بات کی وجہ سے جس کی وجہ سے مارا کیا اس کو چیز ہوگا کہ میری وجہ سے بیٹے نے اپنے بیٹے کو مارا یا کوئی ایسی بات کی تو کیا یہ رکاوٹ ہے یا نہیں یا پھر اس کو سدھارنے کی کوشش ہے براہ کرم جواب اچھا فرما دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مختر فرما دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا ٹپیکل سوال ہے آپ کا اگر کوئی شخص کسی کے والد کو اس کے بیٹے کے ایسے کمزور پہلو جس کے لیے اس کی اصلاح مطلوب ہے اگر اب اس کے والد کو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بتاتا ہے تو بتانے والے پر تو کوئی الزام آتا نہیں ہے ان صورتوں میں اب اصلاح کے انداز جو والد صاحب نے اختیار کیے اس میں اگر والد صاحب نے اسلامی حدود کے جو اصول ہیں اگر وہ اس کو پامال کیا شریع حدود کو توڑ کر اگر وہ اپنے بچے کی اصلاح کی طرف بڑھے تو ڈیفینےٹ وہاں شریعت ان کی گرفت کرے گی لہذا اپنے اولاد کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی وہی ہے جس کا طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے یعنی سکتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے کو پہلے اصلاح کرنے کے اصول سیکھنے چاہیے اصلاح کی کیسے جانی چاہیے یہ ضروری رہی بات بار بار رکاوٹ کی ایک بہت بڑی شے ہے جو ہمارے کئی کاموں میں رکاوٹ ہے اسپیشلی نیکی کے کام میں وہ ہے نفس نفس رکاوٹ ہے یہ ہے رکاوٹ میں مانتا ہوں بالکل نفس نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے شیطان نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. یہ اس کو میں بالکل پروپر رکاوٹ کے موضوع پر لوں گا مختلف ہیلے بہانے مختلف سستیاں عجیب و غریب قسم کے وہ فتنے والے جال ڈال کر یہ چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں اس میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا رہا استغفار کرتا رہا اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود کے شر اور فطروں سے بچنے کے لئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے نفس کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے کہتے ہوئے اگر کہ مجھے یقیناً کہ فیلنگ ہے حیا آتی ہے لیکن میں علم کی بات پہنچانا چاہتا ہوں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے کم کھانا کم سونا اور کم بولنا یہ تین وہ اہم ترین ہنر اور گر ہیں اگر یہ نصیب ہو جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ نفس کی رکاوٹوں کو بندہ اس کا مقابلہ کر کے پار کرے کیونکہ نفس یہ کنورٹیبل ہے نفس جو ہے نا یہ اس میں تغیر ہے یہ امارہ سے لوامہ اور لواما سے مطمئنہ کی طرف سفر کرتی ہے اس لیے نفس پر اگر ہم بھوک کا اور ریاضت کا اگر بار ڈالیں گے یہ ایسا گدا ہے کہ جس کے اوپر جتنا بار ڈالے تو اتنا اس کو مطلب کہ اس پر وزن ڈالا جاتا ہے یہ سست پڑا رہے یہ ایک عجیب شے ہے نفس نفس کسے کہتا ہے میرے سننے کا پورا ایک بیان موجود ہے یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے تو اس طرح مطلب کہ نف پر ریاضت کا بھوک کا یوں سمجھے کہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ امارہ جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے لوامہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی خطا گناہ ہو جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کے درجے میں آتا ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ وہ پھر ریاضت اور مجاہد عبادت اور بھوک کے ذریعے تقوی کے ذریعے کوشش کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کے درجے پہ پہنچتا ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتیا مطمئنہ ارجی الا رب کی رو دم مرد یا فد خلی فی اے مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف وہ تج سے راضی تو اس سے راضی فد خلی فی عبادی تو داخل ہو جا میرے بندوں میں ود خلی اور داخل ہو جا میری جنت میں اللہ ہمیں نفس مطمئن عطا فرمائے اس سے غفل نہ ہو, ہونا چاہیے نہ میں غافل ہوں نہ آپ غافل ہوں ہم سب کوشش کرتے رہیں آپ نیت ابھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نیت میں کامیابی نہ ملے پھر نیت کریں پھر نیت کریں پھر نیت کریں جب تک سانس باقی ہے نیت کہتے رہیں کیا پتا کہ وہ آخری سانس ہماری کامیابی کی بھی آخری سانس ہو اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی یہ سوالات آئے ہوئے ہیں میسج کے ذریعے سے یہ سوال میں تو کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں بہرحال یہ کچھ شامل کر لیتے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کسی کے کام میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جیسے اس یہ ہوتا ہے کہ یہی ہو سستا ہوتا ہے نا کوئی ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ کے کسی دوس کام میں مطلب جائز کام میں تو اب آپ اپنے رف سے دعا کریں کسی یہ طے نہ کرے کہ فلا میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور یہاں پر میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے وہ مدنی پھول اپنی گرہ سے باندھ لیں جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے سپرد کرتے یعنی انسان جب کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے نا تو وہ برائی ہی اس سے کافی ہے وہ آپ نے بڑا مشہور ایک محاورہ سنا ہوگا جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے آہا, تو جب کوئی برائی کرتا ہے نا کسی کے لیے اب یقین مانیں یہ خود برائی کرنے والا یہ قابل رحم ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے برائی ہی کے گھڑے میں گرنے کی وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے کنویں میں خود گرائے گا جی یہ ایک اور سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ دوستوں کی محبت میں رکاوٹ بنتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ کیسی رکاوٹ بن دوستوں کے محبت میں پتہ چلے نا بعض اوقات میں کہہ رہا کہ اصل میں شپ چلو میں ایک عوامی اس کو میں عوامی پوائنٹ آف پہ لیتا ہوں جی چار پانچ دوست ہوتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اس کی دوستی ہو گئی نا اگلا بولتے ہیں میرا دوست اچھا لگتا ہے پیسہ زیادہ ہے اس کے پاس یا ہساتا زیادہ ہے یا پھر خوبصورت زیادہ ہے تو پھر وہ دونوں میں لڑائی پیدا کرا کر اسے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب غلط ہے اس طرح کی فتنے فساد اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے کرنے نہیں چاہیے اور اس طرح کی دوستیوں کی بھی بزائے کوئی پذیرہ ہی نہیں اور اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں ہے. دوستی اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے اتنا میں آپ کو مدینہ مدینہ جی مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں ان ایک کال جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ہاں نگران شراء بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جب کوئی چوٹ لگ جاتی یا کوئی مصیبت وغیرہ آ جاتی تو وہ یہی تربیت فرماتے تھے کہ کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی اس سے صبر و تحمل بھی مل جاتا ہے اور پھر یہ بھی ذہن بنتا ہے کہ واقعی کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی چھوٹی پر تو اس سے اچھا ذہن بنتا ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سلسلے میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خیر ہے مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا اور بکری جی یہ ایک ہے ہمارے اکبر بھائی آج ایک بڑا خصوصی سیگمنٹ لے کر آئے اور جی اکبر بھائی آپ کے حوالے جی دکھائیں کون سا سیگمنٹ ہے گھوڑا اور بکری والا دکھائیے گا جی گھوڑا بکری اور اونٹ بھی ہے واہ جی واہ کیا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ خود آپ دیکھ کر آپ خود ہی شاید میں آ جائے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک جو بیس کلو ہے نا اس میں اونٹ بھی ہے اور بکری بھی ہے اونٹ بھی اور بکری بھی اور وزن بیس کلو ہو یہ بھی ایک نہ یہ فرضی وزن ہے ٹھیک ہے ریئل تین ہے تو اس کا وزن کیا ہوگا اصل سوال تو یہ ہے نا یہ آخری کا جو وہ ہے نا وہ آپ نے فیل کرنا ہے گھوڑا اور بکری ان دونوں کا وزن ہے اچھا جو وزن آپ پہلے والے کے اندر دونوں کا متعین کریں گے وہ پھر آپ کو آگے والوں میں ان کا وہی رکھنا ہے وہی وہ رکھیں گے تبھی جا کر آخری والے پہ فیصلہ کر سکیں گے اچھا جی پوری سکرین پہ دکھائیں جی ٹھیک ہے سلمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہتا جی میں تو ڈسکس کر رہا ہوں میں کچھ نہیں جی ڈسکس کر رہا ہوں میں نے جو جواب دیا تھا نا جی مجھے میرے جواب پر یہی کہا گیا کہ یہ تو نگرانی شورا جواب دیں گے تو اب لہذا آپ ہی کو جواب دینا میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ نہ گھوڑا بکری اونٹ اکٹھے ہی کٹھی نہیں ہو سکتے یہ تو چپ کرو ٹھیک ہے مطلب جمع تو ہوئے نا تصویر میں تو ہو گئے ویٹ اسکیل پر کھڑے ہیں یہ اتنا تو اب ان کا ویٹ بتانا ہے ہاں جی تھوڑا غور کریں مجھے لگتا ہے آپ بھائی آپ کیا کہتے ہیں میرے کیا ہو رہا ہے دیں دیں جواب نہیں آپ دینا جی جواب ان سے تو بعد میں لے لیں گے جواب میروز بھائی تو بعد میں دیکھیں جی بیٹ نکالنا ہے آپ کو کس کا ان تینوں کا کہ تینوں ملا کے کتنے پہلی ہوتی ہے سیدھا سیدھا تو ہے ہی نہیں نہیں یہ تو سیدھا یہ سیدھا یہ تو سیدھا سیدھا ہے پہلی لیکن بات سیدھی سیدھی ایسا نہیں ہے کہ دو جواب نہیں آ سکتے اچھا یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ بولے گے یہاں سے دیکھو دیکھو تو تو یہ یہ اور یہاں سے یعنی تھوڑی کیلکولیشن اس کی پہلے والے کی کرنی ہے وہ کیلکولیشن آپ کی صحیح بیٹھ گئی تو آپ اچھا آپ گھوڑے کو کتنا وزن دیں گے بکری کو کتنا وزن دیں گے پھر اگلے والے اونٹ میں بیس کلو ہے تو اس بکری کا وہ وزن مگر نیچے تو ڈبل بارہ کر دیا نا اصل میں دیکھیں جی اس میں ایک جانور کا نا الگ سے ویٹ نہیں بتایا گیا کسی بھی نہ بکری کا نہ گھوڑے کا نہ اونٹ کا دو دو سات رکھ کے بتائے گئے اور پھر آخر میں تین کا پوچھ رہے ہیں تو ایگزیکٹلی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بکری کتنے کلو کی ہے گھوڑا کتنے کلو کا فرض کیا گیا ہے کیا گیا ہے یہاں پہ اور اونٹ کتنے کلو کا ایزیوم جیسا بنتا تو انتیس کلو ہے ٹوئنٹی سوچ لیں سوچ لیں جو ہے میں اس لیے سوچ رہا ہوں میرا اپنا حساب بتا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے کہ جب گھوڑا اور بکری رہے ہیں تو دس کلو کا وزن بنا تو یہ دس کلو کا ہوتا تو دونوں کا پانچ پانچ کلو ہوگا یا کم زیادہ ہوگا کم زیادہ ہو سکتا ہے نا آپ یہیں صحیح ہوگی تو وہ مجھے جواب تو پتہ نہیں ہے یہ بڑا مشکل آتا ہے اگر شامل کر دیں آپ مطلب یہ دس کلو مجھے بات بتائے بتا دیا بھائی مجھے اس کا جواب نہیں پتا نا آج نگرانی شروع کر بکری تین کلو کی ہے جی گوڑا سات کلو کا ہے اس میں جو فرض کیا گیا اور اونٹ جو ہے یہ سترہ کلو کا ہے اور یوں ملا کے آخر میں جو ویڈ بنے گا آپ کا وہ سینتیس کلو بنے گا غلط غلط یوں سینتیس کلو یہ آپ میرا جواب مان رہے ہیں یہ نگرانی ش تسلیم کریں پہلے مجھے کیا تسلیم کروانا بھیا ہے بات بھائی ہے بھائی مجھے جو میسج آیا نا ڈاکٹر زیرک کا ہے اور بھی سائن بھائی کا ہے اور فیاض سب نے جو ہے وہ اپنا صحیح جا ستائی سینتیس نہیں ستائیس ستائیس کے حساب بتاؤ ستائیس کا تین کلو کی بکری سات کلو کا گھوڑا اور سترہ کلو کا اونٹ پہلے میں دس کے جی ہے تین کلو کی بکری ہے سات کلو کا گھوڑا ہے <تصفح> دوسرے میں اونٹ جو ہے سترہ کلو کا ہے تین کلو کی بکری ہے 20 ہو گیا تیسرے میں سات کلو کا گھوڑا ہے اور سترہ کلو کا اونٹ ہے تو چوبیس کلو ہو گیا یہ اور آنکھیں میں تینوں آنکھیں مل رہے تھے مجھے میرا ہی کیلکولیشن مل گیا کہ میں کل بھی حساب میں کچا داخبی حساب میں کچا ہوں چلو یہ تو تے ہوا نہیں نہیں یہ ایک سیگمنٹ ہے اور اس پہ تو سبق کیا اس پر یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اس پر سوچیں میری طرح نہ بنے کہ جو اس نے بولا چیز کٹھے کیوں میں ویسے جیت نہ بولے غور کریں روز بھائی نے کام کیا گزارا تھا نا اس پہ تو وہی بنتا ہے کہ جوابی یعنی دماغ کو تیز کرنے والی ایک چیز ہے بندہ دیکھے کیلکولیشن جو ہے دماغ ہوتا ہے دوسرا بندہ یہ ذہن بنائے کہ میں نے اس کا جواب چیز کا دینا ہے مشکل ہے تو مشکل کو بور کرنا پہلی میں بندہ جو ہے وہ عام طور پر ہو جاتا ہے دیکھیں نا اسٹائن بھائی نے دیا ہی ہے نا فیاض بھائی نے دیا اور دیگر اور لائیو نہیں بیٹھے ہوئے تو آٹھ بجے سے میں نے کون سا پچھلے میں جواب دے دیا تھا آگے آگے ڈاکٹر یہ تو سمجھدار لوگ ہے نا اچھا جی کون سا والا جی وہی ڈاکٹر ڈاکٹر والا جی اسکرین پر دکھائیں اچھا اچھا ہاں دی ہاں جی ہاں جی ڈاکٹر والا اس پر بڑی تحقیق کی آل ہے ہاں جی ا بوائے از واکنگ ڈاؤن دا روڈ ود ا ڈاکٹر وائ دا بوائے از دا ڈاکٹر سن دا ڈاکٹر از دا بوائے فادر دین ہز ڈاکٹر یو ہیو ٹو جی حضور ڈاکٹر بہت اچھی آتی ہے <laughs> <laughs> <چلے laughs> یہ کہہ <ایک> <laughs> <laughs> رہے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے ایک روڈ پر جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکا ہے یہ ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے لیکن ڈاکٹر جو ہے یہ اس لڑکے کا باپ نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر کون ہے اس کا جو مدار ہے نا جی وہ ایک جگہ کے یہاں پر ہے سلمان بھائی سے جب ہم نے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی یادات چلی گئی ہے مطلب کہ یہ لڑکا ڈاکٹر کا بیٹا ہے جی ہاں جی اور ڈاکٹر جو ہے وہ لڑکے کا باپ ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر دا بوائے از واکنگ ڈاؤن دا روڈ وتھ ڈاکٹر وائلڈ دا بوائے ڈاکٹر جبکہ جی بیٹا جو ہے لڑکا جو ہے وہ اس ڈاکٹر کا بیٹا اس ڈاکٹر کا بیٹا اسی ڈاکٹر کا بیٹا کہا جا رہا ہے جو اوپر ہے ڈاکٹر از ناٹ دا بوائز فادر دین ہوز دا ڈاکٹر ڈاکٹر فیاض بھائی نے جواب دے دیا فیاض بھائی کو جواب دے دیا یا تو فیاض بھائی نے لگتا ہے پہلے سے ان کو واٹس ایپ آئے ہوں گے آگے پیچھے جیتا ہوں گے جو فیاض میرے کو بھی جواب نہیں دیتا فیاض میرے پاس بھی تو نوایا دیا ہے اس میں دینا ہے جی اس میں سر پہ تو صحیح دیا میں نے پڑھ لیا مدینہ مدینہ ایسی بات ہے میں تھوڑا سا اشکال ہے مجھے اس میں جی جواب دیں گے ہم انشاءاللہ دینی مقاصد کے تحت یہ سیگمنٹ ہے یا نہیں ہے میں اس پر اشکال میرا موجود ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اگرچہ یہ ایک طرح سے جنرل نالج یا اس کا کوئی بھی مطلب آپ اچھا نیک مقصد نکال سکتے ہیں جائز مقصد نکال سکتے ہیں لیکن ہر چیز یہ دینی مقاصد پورا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اس پر ایک ذہن میں شکال پیدا ہو رہا ہے اللہ خیر کریں جی آپ کے شکار کے تو میرے یہ جواب جی, دیں, دیں گے ہم کیا جواب دیں گے جی اللہ نا کو نا جی سجا استاری کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ لبائی میں حاضر ہوں سلسلہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ پیارے نے شرح اور دیگر بھائیوں کی بھی زیارت نصیب ہو رہی ہے ماشاء اللہ نگرانی شورہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کا جو موضوع ہے رکاوٹ بڑا ہی پیارا موضوع ہے ماشاء اللہ عز و جل. اور نگرانی شورہ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ بعض اوقات مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے حوالے سے بھی کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جیسے اگر بندہ جاب کرتا ہوا تو جاب کے مسائل کو اس صورت میں کیا مدین قافلے میں سفر کیا جائے برائے مدینہ اس تھوڑا مدنی فلاح السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ دیکھو رکاوٹ تو ایک سستی نفس اور شیطان کی طرف سے جو ہوتی ہے باقی جاب یہ ایک کام کا حصہ ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور اگر جاب میں چھٹی سیٹ نہیں دے رہا تو آپ کوششیں جاری رکھیں انفادی کوشش کریں اسے مدنی ماحول کے قریب لائیں اور اچھا کام کر کے دیں ایک اچھی پرفارمنس لا کر دیں ہو سکتا ہے کہ اچھی پرفارمنس کے بنیاد پر وہ آپ کے لیے مدنی کافلے میں رعایت کر دے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہر کام کو ہر چیز کو نہ کوئی کام نہ ہونے کا ریزن کو رکاوٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کو میں چلے کنکلوژن دے دیتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا یہ نہ ہونے کا ریزن رکاوٹ ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مطلب کہ وہ حصہ ہوتا ہے اور وہ حصے کو آپ رکاوٹ کا نام دے اب آپ کی مرضی ہے اس کو, کو کوئی بھی نام دے لیکن جو رکاوٹ یہاں پر ایک مائنا میں لی جاتی ہے کہ کوئی رکھنا اندازی کر رہا ہے کوئی بیریر آ رہا ہے تو یہ تالیبن ہر جگہ پر یہ لفظ نہیں فٹ ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے جی ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارا <coughs> آخری سیگمنٹ ہے آخری تو نہیں ہے سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں جی دکھائیے یہ لفظ والا سیگمنٹ جو ہے مدینہ مدینہ تین حرف بتانے ہیں چار غلطیوں کی گنجائش ہے اور گھڑی یہاں انشاءاللہ ایم سی آر وغیرہ لگا دیں گے موضوع ہٹا دیں گے مدینہ مدینہ مرحبا جی گھڑی ختم ہوتے ہی آٹومیٹک غلطی کے کھانے میں فیض جو آپ تو وہ جلدی جواب دیتے ہو جلدی دے دینا پڑتا ہے چلیں علی فیخ دو ہر چار گلتی چار گھڑتی کیا سخاوت ہے بنانے والے کیوں نہیں جس سے سیگمنٹ بنایا مدینہ مدینہ چار گھڑتی ہے جی چار نہیں یہ ویسے مشکل یوں ہے کہ کوئی آپشن کچھ پتہ ہے جو لفظ کم ہوتے ہیں نا جی جی ان میں غلطی کے چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں میں اسے بڑا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں ن شرا کو کوئی وے ہی نہیں دیا یعنی کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں چاہے گھڑی چل رہی ہے یہ آپ گھڑی جتنا وہ دیکھ کے رکھے جی بھاؤ یہاں ارد سے شروع ہے میم میم نہیں میم تو نہیں اللہ नहीं نہیں میم نہیں ہے جی میم نہیں ہے ایسا کیا ہے باہر آئے کچھ بتائیں کے ناظرین جن جن کے پاس نمبر ہے سات چھ مین بھی نہیں ہے تین دو ایک زیرو یا ہے نہیں جی نہیں یا بھی نہیں ہے یاد نہیں تو بھاؤ رہے گا پیچھے اپنی شواب دی پر اگر آپ لگانا چاہیں تو یا بھی نہیں ہے جی دو حرف ہیں اور دو ہی غلطیوں کی گنجائش ہے اور کاؤنٹر جاری ہے اور کاؤنٹر میں ٹک ٹک کی آواز بھی اگر آ جائے گی آئندہ سے انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ دو ایک صفر جی سین کیوں بولا کہاں لگانا صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ کے امام مبارکہ کا نام اور طریقت امیر رسنت نے بھی کل جو امامہ شریف بانا تھا اس کا نام امیر رسنت نے صاحب رکھا پرسن جی ٹھیک ہے مدری مذاکرے میں جو امیر رسنت نے امامہ بانا اس کا نام بھی صحاب رکھا اور عبدالحبیب بھائی نے ایک مسجد بنانے کی خود مسجد بنانے کی دو مسجدیں بنانے کی آفر آ گئی ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ دیتے میں دو مسجدیں بناتا ہوں مدد آئیے مدینہ ماشاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے جی اگلے ابھی آ گیا صاحب نام یہ منصور بھائی ہمارے ابو دھابی میں انہوں نے صاحب بھیجا ماشاءاللہ جی کچھ کال آ, مزید لیتے ہیں پھر اگلے اس طرح کے اپنی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ اب کیا کریں گے آج تو ویسے کم کرنا تھا yes. اب جی. بس وہ چھ منٹ رہ گئے جی اللہ لب سلسلہ جاری ہے اور نگرانی شورا کی آماد احمد مرحبا میں بھی انڈی سے ریاض عرض کر رہا ہوں آج کا موضوع بڑا پیارا ہے رکاوٹ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کی کھڑکیوں میں ہوا نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے سامنے بلڈنگ بند رہی ہو تو بلڈنگ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے وغیرہ لگا ہیں تو اس حوالے سے نہیں جی اس کے قانون ہیں کہ جب ایک عمارت بن رہی ہے تو دو عمارتوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دو گھروں کے بلڈنگوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ اس طرح کی رکاوٹ یہ الگ معنی میں رکاوٹ دیکھیے ہر ایک لفظ الگ الگ جگہ پر الگ الگ کہلائے گا نا وہ مطلب کہ ایک ہوتا ہے میرے کام میں رکاوٹ ابھی ہوا میں تو یہ چیز یہ الگ رکاوٹ کے معنی میں آئے گی جیسے مثال ایک لفظ کے کئی ایک لفظ کئی جگہوں پر مختلف معنی محمد محمد محمد میں استعمال کیا جاتا ہے واہ واہ اعلیت رحمۃ اللہ تعالی نے لفظ واہ واہ کو کئی معنیٰ میں استعمال کیا ٹھیک ہے. ہے نا تو یہ اس طرح ہوتا ہے لیکن اسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کبھی کوئی چیز بنائیں تو کسی کے مطلب کہ اس کو اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو فائدے میں وہ چیز رکاوٹ نہ بنے <تصفح> میرا خیال ہے اگر جی ٹھیک ہے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہے اپنے فیڈ بیک سے ہم کو آگاہ کیجیے